الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على السيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشتح لي شدري ويسر لي أمري واحل عقلة من لساني يفقه القولي اللهم اغفر والدینہ و مشارقینہ امن اوسانہ ورحم نہ جمی ان کے علماء کرام عزیز ساتھیوں اور دوستوں نہایت ہی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس مزارک محفل میں اکٹھا کیا ہے اللہ تعالی اس مجلس کو اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس مجلس میں جو کچھ بھی کہا جائے ہمارے لیے نفع بخش بنائے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جبیل داوا سینٹر کی جانب سے مختلف موضوعات پر اور مختلف اوقات میں علمی دورات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ان دورات میں بڑے ہی پیارے اور اچھے اور وقت کی ضرورت کے اعتبار سے موضوعات رکھے جاتے ہیں یہ موضوع بھی حالات حاضرہ کے اعتبار سے نہایت ہی اہم ہے جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ موجودہ حالات میں سچویشن اتنی زیادہ سنگین ہو چکی ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنا نہایت ہی مشکل ہے اور اس کلفتر دور میں صحیح بات تک پہنچنا اور اس کو پہنچانا علماء اور طلباء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر فتن دور کے اندر علماء کے ذریعے راہ حق کو سمجھیں اور اس کے تقاضوں کو سمجھیں اور انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عظیم الشام کتاب ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے جس کا نام ہے کن علی الجادہ جس کا اردو میں مطلب بنتا ہے کہ سلفی بنو علی الجادہ سیدھے راستے پر چلنے والے یعنی صحیح اور سیدھے راستے پر چلنے والے سلفی بنو جس کا ترجمہ جو اصطلاحی طور پہ کیا گیا ہے بڑا پیارا ہے کہ سچے سلفی بنے اس ترجمے میں ماشاءاللہ بہت ہی دقت سے کام لیا گیا ہے کیونکہ شیخ نے مصنف حفظ اللہ نے اپنی اس کتاب میں جن امور کو سامنے رکھا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں سلفیت کے نام سے کچھ ایسی تحریکیں کچھ تنظیمیں یا کچھ لوگ میدان میں کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے سلفیت بدنام بھی ہوتی ہے یا وہ لوگ سلفیت کے نام کا سہارا لے کر اپنے افکار کو اور اپنی بدعات کو عام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لہذا اب زمانہ آ گیا ہے کہ اس لفظ اس نام میں بھی کچھ ایسی قیود لگائی جائیں جن سے حق اور باطل کے درمیان تمیز باقی رہے آپ حضرات نے بارہ سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ جو بھی نام اہل حق نے مختلف ادوار میں تاریخ کے مختلف زمانوں میں اختیار کیے ان کے پیچھے حالات کا بہت بڑا ہاتھ تھا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور آپ نے دین کی دعوت دی آپ نے مسلمان ہونے والے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی صحابہ اکرام کی تربیت فرمانے کے بعد جب آپ اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا سے پوچھ کر گئے تو پھر ہی پورا کا پورا اسلام صحابہ اکرام کے پاس تھا اور صحابہ اکرام کی جماعت میں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالی نے جب یہ دین نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس دین کے نافذ کرنے کے لیے جو چاہا تھا کہ کس طرح نافذ ہو اسی طرح نافذ ہو گیا اگر ویسے نافذ نہ ہو تو نوز باللہ یہ تو ناکامی ہوگی اللہ کے نبی اللہ کے مشن کی اللہ کے نبی کی تربیت کی ناکامی ہوگی اس لیے یہ تو اعتقاد سوچنا یہ تو سوچنا بھی کفر رہے چائے کوئی اعتقاد رکھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی وہ عین اسی طریقے کے مطابق تھی جو طریقے اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا اور صحابہ اکرام نے اسلام کو اسی طرح سے سمجھا جس طرح سے اللہ اور اس کے اصول کو مطلوب تھا لہذا صحابہ کے پاس اسلام کی حقیقی شکل اور حقیقی تصور آیا اور انہوں نے اس کو اپنایا اور اس کو اپنی زندگی پر نافذ کیا لہذا قیامت تک صحابہ کران کی طرح تو کوئی انسان آ سکتا ہے دین کو سمجھنے میں لیکن اس سے اچھا کوئی نہیں آ سکتا اللہ نے فرمایا فائن آ منو بے مثلی نہ آمن کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آئے اسی کے مثل جیسے کہ تم ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو مثال بنایا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ گا تو ان کی طرح تو ایمان لایا جائے گا لیکن ان سے اچھا کوئی ایمان نہیں لا سکتا کیونکہ وہ سب سے پیارا نمونہ ہے سب سے اعلی نمونہ ہے اس سے بڑا اور اعلی نمونہ کوئی نہیں ہو سکتا لہذا معیار شریعت نے صحابہ اکرام کے ایمان کو بنایا اب صحابہ اکرام سے منتقل ہو کر کہ اسلام کی جو گاڑی چلی اور دھیرے دھیرے زمانے صحابہ ہی میں پہلی صدی ہجری ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی تھی اور فرقے یا اختلافات شروع ہو گئے جب اختلافات شروع ہوئے اور مختلف بدعتیں شروع ہوئی تو چونکہ صحابہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پوری ایک اسلام کی جماعت تھی اور صحابہ کا طریقہ صحابہ اللہ کے نبی وسلم کے طریقے پر چل رہے تھے لہذا جو لوگ بھی اس طریقے سے اور اس جماعت سے الگ ہوئے ان لوگوں کو اہل بداعت قرار دیا گیا بداعت کا میں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ نئی چیز کو ایجاد کرنا اور اس میں نئی چیز سے مراد دین ہے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا تو جو جو اہل بدایت وجود میں آتے چلے گئے ان کو اہل بدعت قرار دیا گیا سنت کے مقابلے میں کیونکہ بداعت سنت کا مخالف لفظ قرار دیا گیا سنت وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے چلا آ رہا تھا اس طریقے سے ہٹ کے جو چیز نہیں آئی اس کو بدعت قرار دیا گیا لغتن بھی اور اصطلاح بھی اور چونکہ جن لوگوں نے بدتیں ایجاد کی یا اب اس میں ایجاد کرنے کا مقصد ہی نہیں کچھ لوگ باقاعدہ ایجاد کرنے بیٹھے بلکہ غلط فہمیوں سے بھی بدتیں نکلی ہیں جیسے کہ خواہش کی بدت غلط فہمی تھی ان کی کم علم لوگ تھے کم عمر اور کم فہم تھے انہوں نے جو سمجھا قرآن کے ظاہری الفاظ سے اسی غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے اپنے آپ کو اس بدعت کی طرف لے گئے اور اس کے مطابق انہوں نے اپنا مذہب بنا لیا تو ضروری نہیں ہے کہ بدعت باقاعدہ سوچ سمجھ کے علم کی روشنی میں عبلہ کی روشنی میں قائم کی جائے بلکہ کبھی کبھار بدعت یوں ہی غلط فہمی کی بنیاد پر قائم ہو جاتی ہے لیکن اس کا علاج شروع میں تو ان کے آسان ہوتا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ جانتے ہیں جب گئے وضی اللہ عنہ خوارج کے پاس مناظرہ کرنے اور ان سے شمار اور گفتگو کرنے کے لیے گئے تو اچھی خاصی تعداد ان میں سے واپس آ کر کے توبہ کر کے واپس آ گئی جب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہمارا طریقہ یا ہماری سمجھ غلط ہے ان شکر اللہ انہوں نے کہا تو اس کو جب سمجھایا گیا تو غلطی بھی دور ہو گئی لیکن کچھ لوگ لوگوں کی غلط میں دور نہیں ہوئی کچھ لوگوں کو عزت نفس نے کچھ لوگوں کو اپنے ش, اپنی شہوت نفس کے مقاصد نے روک دیا اور وہ نہیں آئے اس طرح سے جب بدایتیں وجود میں آئیں تو ان بدایتوں کو اور ان بدایتوں والوں کو اسلام بدعت کی وجہ سے لوگ اس جماعت سے نکل کے اپنا الگ دھڑا بنا لیتے تھے تو ایسے لوگوں کو اہل بدعت اور اہل اشتراک ار دیا گیا کہ یہ بدت والے لوگ ہیں اور جماعت سے نکل جانے والے لوگ ہیں اسی لیے سب سے پہلے جو نام وجود میں آیا اہل حق کی جماعت کے لیے اہل حق کے وہ خود بخود آٹومیٹک وجود میں آ گیا کہ اہل سنت والجماعت کہ وہ لوگ جو سنت پر قائم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے پر قائم ہیں اور وہ لوگ جو کسی جماعت پر کے ساتھ متحد ہیں جو جماعت صحابہ کی ہے اور خلیفت المسلمین کی ہے لہذا یہ نام سب سے زیادہ عزیز اور شریف نام اہل سنت والجماعت کا نام ہے جو اہل حق کے لیے سب سے پہلے بولا گیا اسی لیے بات روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس صد اللہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کا استعمال کیا ہے اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا حضرت امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا لفظ یا ان کا, ان کا جملہ کہ لم یقون یس عضوری اسناچ کہ لوگ ایک زمانہ تھا کوئی بھی شخص جب حدیث بیان کرنے آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بتاتا تھا کہ میرے پاس ایسی حدیث ہے تو سن لیا کرتے تھے اور اس کو قبول فوراً قبول کر لیتے تھے کیونکہ شہدت نفس اور ہوائے نفس کے مطابق دین کو استعمال کرنے کا کوئی ماحول نہیں بنا تھا اپنی شخصی اغراض کے لیے اپنے مقاصد کے لیے دین کو استعمال کرنے کے حالات نہیں بنے تھے تو کوئی فتنا نہیں ہوا تھا کسی طرح کے حالات خراب نہیں ہوئے بلکہ بالکل فطرت کے مطابق لوگ چلے آ رہے تھے کیونکہ دین میں داخل ہونا اخلاص کے ساتھ داخل ہونا صحابۂ کرام شیبا تھا اور اسی کی تربیت پہ لوگ چلے آ رہے تھے تو جس بندے نے بھی اللہ کے نبی کا نام استعمال کر کے کوئی بات کہی تو حقیقت میں وہ سچا ہی ہوتا تھا لیکن فرمایا فلما وقع فتنہ جب فتنہ واقع ہو گیا جب امت کے اندر اختلافات آنے شروع ہو گئے اور نئی نئی بگاعت آنا شروع ہو گئی تو پھر ان بدعاتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان پر مہر لگانے کے لیے لوگوں نے اپنی منمانی سے حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی حدیثیں گڑنا شروع کر دی اور یہ چیز پکڑ لی گئی فور کیونکہ صحابہ سہاگئی کرام اللہ کے نبی وسلم کے ساتھ رہے تھے انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی کیا حریث اور آپ کی کون کون کیا باتیں آپ نے فرمائی ہیں اور کس طرح کی حنیسیں کہ... آپ... کس طرح کی بات آپ کہہ سکتے ہیں اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ امام قیم رحم اللہ نے المنار المنیف ال بہت مشہور کتاب اس میں حدیث کے صحیح ہونے اور ضعیف ہونے کی علامتیں بتلائی ہیں ان میں سے ایک علامت علامتیں بھی بتلائی ہے کہ کبھی کبھی حدیث کو دیکھ کر کے اس کو اس کے معنی پر غور کر کے یوں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک کلام ہو ہی نہیں سکتا یہ بات اللہ کے نبی کی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس بات میں نور نبوت نہیں ہوتا ہے وہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی تو صحابہ اکرام اسلام کا مزاج سمجھتے تھے نور نبوت سے واقف تھے تو کچھ باتیں چاہے ایک صحابی نے وہ حدیث نہ سنی ہو اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک صحابی ساری حدیثوں کو سننے والے نہیں ہوتے تھے کیونکہ مختلف اوقات میں اسلام لائے مختلف اوقات میں اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے لیکن فتنا پرور لوگ اور قزابین اور مزائن جو تھے جھوٹ گڑنے والے لوگ جب وہ لوگ کوئی حدیث لاتے تو فرق پاز ہو جاتی تھی اللہ نے حدیث نہیں ہے اب ایسی صورت میں ہر انسان تو پہچان نہیں سکتا تھا اسی لیے اسناد کا سلسلہ شروع ہوا کہ کالو سمولنا رجل ہو کہاں پہ کہ بتاؤ کہ کہاں سے لکھے آئے کس نے سنی ہے تم نے مزدور کیا ہے سند کیا ہے فرمایا فیون زر الا اہل سنح فیو <حدیثي> خدو تو اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا غور کرتے کون بندہ ہے پتا چلتا کہ یہ اہل سنت کا بندہ ہے تو اس کی حدیث لے لی جاتی اور اہل بدعت کا جو بندہ ہوتا بدعتی شخص جو ہوتا اس کی حدیث چھوڑ دی جاتی کیونکہ اس وقت بدعتی لوگ جھوٹ بول کر کے اسناد بنا لیتے تھے اور جھوٹ بول کر کے حدیث بیان تھے آپ دیکھیں کہ یہ اہل سنت کا لفظ امام ابن سیرین رحمت اللہ نے جن کا انتقال 110 سو دس یا ایک میں ہے تو اتنے قریبی دور میں یہ لفظ استعمال کیا ہے اسی طریقے سے اور بھی سلف سے ایوب سختیانی وغیرہ سے امام سفیان سوری سے یہ الفاظ ثابت ہیں جو انہوں نے اہل سنت والجماعت کے طور پر استعمال کیے ہیں تو مراد یہ ہے کہ سب سے پہلا نام اہل حق کا اہل سنت والجماعت جماعت پڑ گیا خود بخود بھی پڑھا اور انہوں نے خود بھی اہل بدت کی وجہ سے اپنے آپ کو اہل سنت کہا کہ پہچان مر گئی خود بخود اب اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہر انسان کی نظر میں لفظ اہل سنت بڑا ہی عزیز تھا اور اہل سنت والجماعت کا لفظ اگر کہہ دیا جاتا تو یہ بھی عبداط خود ایک دلیل اور مہر بن گئی اگر یہ بات اہل سنت والجماعت کی ہے تو حق ہے اگر یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے تو پھر صحیح ہے کیونکہ سنت تو وہی ہے جو اللہ کے نبی سے آ رہی ہے اور جماعت بھی وہی لہذا سنت کے اندر اس لفظ اہل سنت والجماعت میں لفظ سنت میں اس بات کی سچائی ساب کا ثبوت ہے کہ یہ بات سچی ہے اور اس بات اس, اس سچائی کے کی جو دلیل ہے وہ جماعت ہے کہ وہ تسلسل ہے جو اس جماعت وہ سچائی جس جماعت سے منتقل ہو کر کے آ رہی ہے تو گویا دونوں لفظ بڑے ہی ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں اور, اور تاکید کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز اہل سنت والجماعت کی ہے تو وہ بلا شبہ ہے اب یہ سلسلہ چلتا رہا اسی لیے آپ دیکھیں گے پرانی تاریخ میں کہ کسی بھی فرقے نے اپنا نام اہلسل ملجماعت نہیں رکھا جو بھی فرقے نکلے جو بھی اہل اخوا اہل شہوت پرست اور دنیاوی مقاصد کی خاطر دین کو استعمال کرنے والے جو آئے انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اہلس الجماعت نہیں کہا بلکہ وہ جس بجات کو لے کر کے آئی بھی کتاب پہ آئے گا ان کہ اہل بدت کے نام کن کن وجوہات سے پڑھے انہوں نے جو بدعت وہ لے کے آئے کبھی تو ان بدتوں کی بنیاد پر وہ ان کے نام پڑ گئے کبھی ان اشخاص کی بنیاد کی طرف منسوخ ہو گئے جو جن اشخاص اور جن شخصیات میں وہ باتیں کہیں تھیں یا کبھی حالات کی وجہ سے اہل حق نے ان کو نام دے دیے ان کی ان کے انداز اور طور طریقے اور رویے کی بنیاد پر لیکن اہل سنت وال کا نام لوگوں نے استعمال نہیں کیا شروع میں کافی زمانے تک لیکن وہ دور بھی آیا جب اہل بدعت و اختراک نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھنا شروع کر دیا تو پھر حالات نے یہ تقاضا کیا کہ اہل حق اچھا حالات کبھی اس لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ابتدا میں تو اہل سنت والجماعت کی کثرت تھی جب شروع صحابہ کا دور تھا اور تابعین کے بارے تابعین کا دور تھا اس وقت صحابہ اکرام اور اہل سن جماعت کی اکثر اس لیے کہ اصل یہی تھی کہ سارے لوگ حق پر ہمارا تو جو جو لوگ اشتراک کرتے تھے وہ بڑے ہی مضمون ہوتے تھے اور بہت ہی مخمول چھپے ہوئے اور بڑے ہی اس طرح کے ہوتے تھے ان کو فوراً معاشرہ رد کر دیا کرتا تھا لیکن جب معتزلہ کا فتنہ آیا اور اسلام میں علم کلام اور فلسفے کی کتابوں کا ترجمہ ہوا دولت عباسیہ بادشاہ خلافت یا کے شروع میں معمول کے زمانے میں تو پھر منطق اور فلسفے کے غلبے کی بنیاد پر خلق قرآن کے مسائل آئے مخلوق قرآن کے مخلوق ہونے کے مسائل آئے اور بہت سارے مسائل آئے صفات کا انکار جہمیہ فرقے وغیرہ وجود میں آئے ایک سو اٹھائیس میں جہاں بن سفان کو قتل کیا گیا اس دور میں بہت بڑا کتنا آیا عقل پرستی کا عقل کو مقدم کرنے کا تو پھر چونکہ بادشاہ وقت خود اعتزال اور معتزلہ کے مذہب پر آ چکا تھا اس لیے وہ زمانہ کا ہمیشہ سے یہ بات مشہور تھی لوگ عربی زبان میں یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ انا سے دین ملو کی ہیں کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے ہی دین پر ہوا کرتے ہیں اور چونکہ بادشاہ اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بات بہت معتبر ہوتی ہے اور ہر انسان تک پہنچتی ہے لہذا جب بادشاہ میں کہیں تو اس لیے اس ایسے حالات میں تبدیلی بہت تیزی سے کے ساتھ آئی ہے عوام الناس نہیں کچھ جانتے حق کو سمجھنے کی ان کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہوتا جس سے وہ حق اور باطل کی جمع کر طرف ہوتے وہ تو شخصیات کو دیکھتے ہیں کہ فلاں بڑی شخصیت ہے اس نے یہ باتیں تو ٹھیک ہی ہوگی وہ صحیح ہے بات اور یہی یہ بھی ایک سبب ہے بعض جو فقہی مذاہب کے بعض علاقوں میں زیادہ پھیلنے کا اور دوسرے علاقے میں کم پھیلنے کا کہ جب قاضی وقت ہی کسی خاص فقہی مکتب بکر کا ہے اور فتویٰ دینے والا مفتی اعظم بھی اسی فکر کا ہے تو انہی کی بات ہی چلے گی کیونکہ اور تو کسی کی بات سنی نہیں جائے گی اس طریقے سے یہ عوام میں تبدیلی تیزی سے آنا شروع ہوئی جب ایک وقت وہ آیا کہ اہل سنت والجماعت کمزور ہو گئے جب خلق قرآن کا فتنہ کھڑا ہوا تو تمام لوگ یعنی پوری دنیا اللہ تعالی نے ایک بندے کو کھڑا کیا جس نے حق کی طرف سے کھڑے ہو کر کے دفاع کیا حالانکہ اور بھی لوگ تھے جو دین امان احمد بن حمبل رحمتہ اللہ علیہ کے علاوہ اور بھی علماء تھے جو اس بات کے قائل تھے لیکن میدان میں ایک ہی بندہ آیا وہ شرف اللہ نے ایک ہی کے حق میں لکھا تھا تو برا یہ کہ آپ دیکھے چند گنے چنے لوگ تھے ورنہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو رخصت کے پہلو کو اختیار کر رہے تھے کہ اکراہ کے حالات میں مجبوری کے حالات میں رخصت کا پہلو اختیار کر لینا چاہیے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایسی بات کرتے تھے کہ نہ ہوتی نہ ادھر ہوتی بول بول بات کرے تاکہ بچ جائیں اس شر سے لوگوں کا امتحان لیا جاتا تھا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھا جاتا تھا کہ تم اس بات کے قائل ہو کہ نہیں ہو تو ایسے حالات میں چند ہی لوگ تھے جو یعنی گویا اہل حق کے نمائندے جو تھے حق کے نمائندے اور اہل حق کے نمائندے بہت کم رہ گئے تھے ورنہ عوام تو فطرت بھی تھی لیکن عوام کچھ نہیں کر سکتی مراد لے کے جب ایسا وقت آیا اور عقل کا دور دورہ ہوا تو اس وقت جیسے کہ آج کے زمانے میں خاص کر انیسویں اور بیسویں صدی کے دور میں جب انگریز بر صغیر میں آئے تو انگریزی علوم جن کو کہا جاتا ہے فطری کائناتی علوم کو کائناتی علوم سائنس کے علوم کو انگریزوں سے جوڑ دیا گیا کہ انگریزوں کے علوم ہیں اور پھر سائنس کا ایسا ایک خوف اور اتنا ایک حگوا جیسے کہتے ہیں بیٹھ گیا لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو سائنس پڑھتا ہو وہ بہت ہی زیادہ بڑی بڑی چیز ہے اور سائنس پڑھنا ہی اصل علم ہے سائنس کا نام بھی دیکھے سائنس میں میننگ بھی علم ہی ہوتا ہے اربیوں میں اس کا طرف علوم ہی کیا جاتا ہے وہ یہ علم حقیقی یہی ہے تو اس طرح سے اس کا ایسا ایک وہ بیٹھ گیا لوگوں کے ذہنوں میں خوف اور روڑ بیٹھ گیا کہ آج کے زمانے میں دین اور اور پھر سائنس والوں نے یہ بھی کوشش کی کہ دین اور سائنس کو الگ الگ کیا جائے اور ان کی وجوہات بھی تھیں آپ جانتے ہیں کہ جب سائنس کی ترقیاں اور اختشافات شروع ہوئے تو وہ یورپ کے اندر کلیسا کی حکومت تھی باباؤں اور پاپاؤں کی حکومت تھی اور انہی کا زور چلتا تھا جب کوئی عالم اور کوئی سائنٹسٹ کسی خاص تجربے کو کرنے کے بعد کوئی نیا اختشاف پیش کرتا تھا تو اس کو ہر ہریسی حیر کے نام سے یعنی اس کو کفر کے نام سے اور بداٹ کے نام سے اس پر فتویٰ لگایا جاتا تھا اور اس کو سزائیں دی جاتی تھیں تو اس طرح سے سائنس دانوں کو سخت سخت سے سخت سزائیں دی گئیں لوگوں کے پھانسیوں پر چڑھایا گیا لوگوں کی کتابیں جلائی گئیں جیلوں میں ڈالا گیا نئی نئی تحقیقات پیش کرنے والے سائنس دانوں کو تو اہل یورپ کے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اسی لیے انہوں نے دین کے خلاف بغاوت کر کے حالات بنائے جن حالات میں جب وہ دین کے خلاف غالب ہو گئے اور دین کو انہوں نے دنیا سے اور حکومت سے دور کر دیا تب جا کر کے ان کی ترقیاں ہوئی تو جو حالات یورپ کے تھے وہی حالات انہوں نے پوری دنیا میں بنا دیے اور اس طرح دین کو سائنس کے خلاف مانا جانے لگ گیا اب جب ہمارے ہاں آئے حالات انگریز پوری دنیا میں پہنچے تو وہی حالات انہوں نے ہر جگہ وہی تصور پیش کیا اب دور ایسا آ گیا کہ کوئی اب ہر انسان دین کو اور سائنس کو الگ الگ سمجھنے لگ گیا تو ایسے حالات میں وہ انسان بڑا ہی محبوب مانا جانے لگا جو سائنس اور دین کو ملا کر کے پیش کرے جو سائنس اور دین کے درمیان مطابقت پیش کر دکھلا کر کے دین کو پیش, پیش کرے تو ایسے بندے کو بڑا ہی ماہر مانا جانے لگا اور بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا جانے لگا آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے یہی حالات وہاں بن گئے تھے کہ جو بندہ عقلی علوم پر دسترس رکھتا اور پھر عقلی علوم کو قرآن و سنت کے علوم کے ساتھ تطبیق دینے کی کوشش کرتا وہ زیادہ محبوب ہوتا عوام کے کی نزدیک کیونکہ ایک وقت یہ آیا تھا کہ عقلی علوم جن کو منطق اور فلسفہ کہا جاتا ہے جو یونان کی فلسفی تھی تو یہ فلاسفی ابتدا چونکہ مشرقین کی فلسفی ہے یہ اصلا اہل شرف اور اہل وصنیف ہیں یہ لوگ سفرات بکرات جال اموس رستہ تالیس بڑے بڑے جو فلاسفر ہیں ان یہ وحی الہی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کچھ ایسے ہیں جو قبل مسیح پیدا ہوئے کچھ بعد میں پیدا ہوئے لیکن یہ سب لوگ وسنئین ہیں کفار اور مشرقین ہیں ان کی فلاسفی ٹوٹل پی ٹوٹل اپنے عینی مشاہدات پر قائم ہے اپنی عقلی استنتاج اور عقلی اس پر قائم ہے قواعد و اصول پر لہذا ابتداء میں جب عقلی علوم کے ترجمہ ہو کر عربی زبان میں یہ عقلی علوم منتقل ہوئے معمول کے زمانے میں تو ابتدائی طور پہ عقلی علوم کو کتاب و سنت کے خلاف ہی مانا گیا کیونکہ وہ ابتدا خلاف ہی تھے تو پھر گویا وہی ٹکراؤ کی شکل کھڑی ہو گئی جو یورپ میں سائنس اور دین کے درمیان کھڑی ہوئی تھی اب سائنس میں اور فلسفے میں کیا فرق ہے فلسفہ عقلی علم ہے اور سائنس تجریبی علم ہے ایکسپریمنٹل علم جسے کہ ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے تو اس لیے کہنا میں سیم سچویشن پیدا ہوئی تھی اس وقت اسلامی دنیا میں تو, تو لہذا عقلی علوم کو پڑھنا پڑھانا اور سمجھنے والا بندہ ابتدان اہل دین کے یہاں مکروح اور ممبوز تھا مردود تھا ایسا بندہ اور یہ چیز ابتدان اہل اسی لیے سلف نے علماء سلف نے اس چیز کی سختی کے ساتھ تردید کی منطق کی اور علم فلسفہ کی سختی کے ساتھ تبدیل کی علماء کلام نے میم شافی نے ماں ابو یوسف وغیرہ جو زمانے میں اپنے اپنے علما نے بڑے ایسے فتوی صادر کیے کہ جو بندہ منطق سیکھتا ہو جو علم کلام سیکھتا ہو جو فلسفہ سیکھتا ہو اس کو تازی رسد دی جائے ان کو بعض علماء نے کو کہا کہ ایسے لوگوں کو گدھی بٹھا کر کے جو ہے سب میں اس کو جوتے سے مارنا چاہیے جوتے کا ہار پہنا کر گلے میں ڈالنا چاہیے اور اس کو گھمانا چاہیے ہر جگہ اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ سزا ہے اس بندے کی جو منتخب فلتے بسیتا ہے کیوں کیونکہ یہ اس کی طبیعت ہی ایسی کیونکہ جس جس سر چشمے سے نکلا ہے اس پر وہ اثر رہے گا وہ شرف اور وسنیت کے سر چشمے سے نکل کے آیا ہے تو وہ اثر باقی رہے گا اس کا ہمیشہ لہذا جب یہ حالات بنے کہ مامون کی وجہ سے اور خلیفہ کے ان چیزوں سے متاثر ہو جانے کی بنا پہ عوام الناس میں اس چیز کی حیبت قائم بھی اس علم کی منطق اور فلسفے کے علم کی تو زیادہ تر لوگ اسی چیز کی طرف چلے گئے کہ علم تو اصل منطق والا علم ہے علم تو اصل فلسفے کا ہے جو معقول ہے اور وہ جن کا جو عقل میں نہ آئے اس کا کیا فائدہ ہے اس لیے ان چیزوں کا بڑا اثر واقع ہوا اسلامی تہذیب پر شریعت کو سمجھنے سمجھانے پر پھر یہ دو دھڑے مستقل بن گئے ایک اہل بدار وہ والے اہل بدار جو ابھی نئی بدت جو آئی تھی جو منطق اور فلسفہ کی جن کو جو جہمیا اور موتضلا کی جو بدعت تھی کس طرح دو, دو دھڑے بن گئے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت درمیان میں پھر ایسے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے یہ کوشش میں بات بتا چکا ہوں پہلے ایسے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے کوشش کی کہ ان دونوں کے درمیان تخلیق دے دی جائے اور ان میں سب سے پہلی شخصیت عبداللہ بن سعید بن کلاب کی جن کی طرف فرقہ کلابیہ منصوب ہوا انہوں نے دونوں کے درمیان تخلیق کرنے کی کوشش کی کہ سنت کے طریقے کو صحابہ کے جماعت کے طریقے کو اور اس عقل و منطق کے طریقے کو دونوں کو جمع کر دیا جائے جو متضلا کا تھا متضلا نے اور جہمیہ نے ڈائریکٹ ان کو اپنا کر کے اسلام کے خلاف جو چیزیں نہیں ہے سیدھے انہوں نے انکار کر دیا المہم ابن کلب کے بعد ابن کلب کے بعد جب امام اشعری ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی آئے یہ دونوں بالکل ہم آسرے ہیں ان لوگوں کے آ جانے کے بعد جب انہوں نے تفسیر کی دین کی اور عقائد کی کیونکہ یہ بدعتیں عقائد کی تھیں متضنا کی بدعتیں جو تھیں وہ عقائد کی تھی ابلاح اللہ کے تعالیٰ کی اسفات کا انکار قرآن کے کو مخلوق سمجھنا اور بہت سارے منہجی باتیں کہ قرآن اور سنت پر عقل مقدم ہے کہ عقل کس اس طرح کے مسائل ان لوگوں نے جو تفسیر کی اسلام کی وہ اسی رنگ میں رنگ رنگتے ہوئے اسی انداز فکر میں ڈوبتے ہوئے اسی چیز کو اپنا کر کے انہوں نے تفسیر کی اب ان لوگوں کی بنیاد ان لوگوں کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے لگے کیونکہ انہوں نے بظاہر اسلام اور سنت کی بہت تعظیم کی قرآن کی اور سنت کی تعظیم کی ان لوگوں نے بلا شبہ عشاعرہ نے اور ماتریدیہ نے اور ابن کلاب نے بھی سنت کی بہت تعظیم کی ہے اب ان کی سنت کی تعظیم کی بنا پر سارے لوگ سارے عوام الناس ان کے ساتھ آ گئے ہیں تقریباً زیادہ تر لوگ ان کی طرف آ گئے اور اہل حق جو اصلی اہل سنت والجماعت تھے وہ بیچارے اس بڑے سیلاب کے سامنے کم پڑ گئے اور ان لوگوں نے کیا کیا اس نام کو اچک لیا اسی لیے آج آپ جائیے دیبند کے ادارے میں یا مصر اور عراق کے اور شام کے اداروں میں جہاں پہ اشریت ہے اور معتریدیت ہے اور پوچھ ہی کر کے ان سے روکے اصلی جماعت ہمیں السنہ و جماعت ہم ہی ہے لہذا یہ نام ان کے زمانوں سے چرا لیا گیا اور انہوں نے اپنا بنا لیا لیکن اہل حق یہ جماعت مسلسل قائم رہی اس بات پر اور ان کا ٹکراؤ ان لوگوں سے مسلسل برقرار رہا لیکن چونکہ یہ لوگ کم تھے اب حکومتوں نے جب اس کو اپنایا تھا تو حکومتیں انہی کی تعریف کرتی رہی اب اسی لیے اب کیا ہوا اتفاق یہ ہوا کہ دولت عباسیہ میں فتوے کے طور پہ فقہ حنفی کو امام ابو یوسف کو تازی القوضات بنا دیا گیا اور پھر قضا یعنی کہ فیصلے اور فتوے جو ہیں فقہ حنفی کے مطابق دینے جانے لگے اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ فقہ حنفی کا بول بالا گورنمنٹ کی طرف سے ہو گیا اب ایسی صورت میں جو بھی یہ فقہ کا مسئلہ عقائد سے متعلق نہیں ہے فقہ کا تعلق تو امال سے ہوتا ہے ظاہری امال نماز روز احکام جو ہیں اب ان کے ساتھ اب اس کو بھی بہت بڑا مسئلہ یہ آیا کہ متضلا جہمیاں اور دوسرے جو فرقے تھے اب اشاریہ مادری ان سب لوگوں نے فقے انفیکوں کا سہارا لے کر کے اپنے آپ کو آگے لائے میدان میں تاکہ ہم اپنے عقائد کو بھی پھیلا سکیں اور بظاہر ہم ہنسی کہلائیں اسی لیے آپ دیکھیں گے ہنسی تاریخ میں آپ کو بڑے بڑے متضلے ملیں گے ان کی تاریخ میں احناف کی تاریخ میں ماتری دیا کوئی اور اشر ہے نہیں ہی لوگ متضلا ملیں گے جہمیاں ملیں گے بشر ملری تھی جہمی تھا اور ہنسی تھا جس کے خلاف ایماندار میں نے کتاب لکھی مراد یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اہل بدت جو ابتدان اعتقادی بدتوں میں مبتلا تھے انہوں نے پھر حکومت کی طرف سے قائم کردہ نظام کا سہارا لے کر انہوں نے اپنے آپ کو اس میں داخل کر لیا اور پھر اسی بنیاد اس کا اثر بہت پڑا فقہ فق پر آپ دیکھیں فقہ حنفی اصل عقلی نظام پر قائم ہے یعنی فقہ حنفی کا جو اصول اور نظام ہے وہ عقلی ہے اسی لیے ان کو اہل قیاس اور اہل رائے کہا جاتا ہے نا اسی لیے ان کا نام اہل رائے پڑا اب یہ جو تقلبات اور حالات کی تبدیلی آئی اسی کی بنا پر اہل سنت وال جماعت نے اپنے, اپنے ناموں کو بھی تبدیل کرنا شروع کیا اسی لیے جب اہل رائے کا فتنہ کھڑا ہوا تو پھر اہل سنت نے اپنا نام رائے اور قیاس اور عقل کے مقابلے میں اہل الحدیث سے اثر رکھا یہ سب تفسیر اس میں آئے گی ان میں یہ وہ تسلسل بتلا رہا ہوں کہ جب دھیرے دھیرے حالات تبدیل ہوتے گئے اور اہل سنت کی تعداد کم ہو گئی کیونکہ جب ایک سواد اعظم بڑی تعداد امت کی جب ایک خاص طریقے پر چل پڑی جس کو سپورٹ حاصل تھی حکومت کی اور پھر بڑے بڑے قدات اور بڑے بڑے علماء جو حکومت سے, سے متعین تھے ان کی سپورٹ حاصل کی اور عوام تو وہی بات میں نے کہا نا کہ اناس و اعلیٰ نے مروک کے کہ لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں تو جو مفتی صاحب نے کہہ دیا وہی بات حق ہے جو قاضی نے کہہ دی وہی بات حق ہے جو اور جو بات حکومت سے تائید ہو کے آ رہی ہے وہ بات غلط کیسے ہو سکتی ہے لہذا اس اعتبار سے عوام الناس کی بڑی تعداد انہیں نظریات پر قائم رہی اور اس کی بنا, بن, بن, بنیاد پر اہل حق کی جماعت خاص کر کی جماعت منحصر ہو گئی چند تھوڑے سے لوگوں میں اور عوام بھی ان کے ہمیشہ شروع سے اس, اسی وقت سے جب سے یہ سب جتنے شروع ہوئے کم ہو گئے اس کی بنا پہ اہل حق کو اب ضرورت پیش آئی کہ حالات کی جیسے سے یہ اپنے نام تبدیل کرنا یہ دفاعی سچویشن ہے گویا حالات تقاضہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس, اس, اس بہاؤ سے بچا کے رکھیں تاکہ ہماری پہچان اور حق کی پہچان غائب نہ ہو جائے خرد نہ ہو جائے اس لیے علماء نے ہر زمانے میں جب جب حالات تبدیل ہوئے ان زمانوں میں ان حالات کے پیش نظر اپنے نام تاکہ حق کی پہچان باقی رہے حق کا تمیز باقی رہے حق اور باطل میں امتزاج اور اختلاط نہ ہو جائے اس لیے انہوں نے اپنے ناموں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا اب آپ دیکھیں موجودہ زمانے میں برے شریر ہندو پاک بنگلہ دیش اور جتنے بھی ہمارے شرق آسیا غرب آسیا اور جنوب آسیا کے ممالک ہیں ان ممالک میں جو سب سے زیادہ اور افتراق میں مبتلا ہیں انہی نے اپنا نام اہلو سنگل جماعت رکھا ہوا ہے یعنی بیسویں صدی میں جن لوگوں نے بداعتوں کی نہ صرف بنیاد ڈالی بلکہ بداعتوں کو دلیلیں فراہم کی شرفیات کو دلیلیں فراہم کی کناروں سے نتی کوشش کی عدلہ لانے کی اور عقل سے عبلہ لانے کی کوشش کی لوگوں کی عقلوں سے کھیل کی کھیلا لوگوں کی عقلوں کا مذاق پایا اور شرک و بدت کی کس کی تکمیل کی عدلہ لا کر ایسے لوگوں نے اپنا نام رکھ لیا اہل سنت و جماعت جی اب یہ اہل سنت ول جماعت یعنی آپ دیکھیں گے ہم خود میں اپنی بتا رہا ہوں کہ ہم خود ابتدان بڑے ہو کر کے جب آئے تمیز کی عمر میں ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اہل سنت و جماعت یہ تو مشرقین اور جو کا نام ہوتا ہے کبھی بھی خود کو ایسے میں جمع ہم تو نہیں کر سکتے تھے اب بتائیے کہ جو نام اصلن حق والوں کا تھا وہ باطل والوں نے باطل پرستوں نے چرا لیا نہ صرف بلکہ اس کو اس پر ڈاکہ ڈال لیا اور اس کو اپنے لیے رجسٹر کر لیا اب زہر سی بات ہے کہ کیا اب ایسے حالات میں یہ مناسب ہوگا کہ جو اہل حق صحاوہ اکرام کے زمانے سے تسلسل زمنی کے ساتھ اس حق پر چلے آ رہے ہیں اسنان کے ساتھ وہ بھی اپنے آپ کو جماعت کہیں کیا مناسب ہو ہوگئی کبھی نہیں مناسب ہوگا جب عوام الناس کی اکثریت اور ان کے علماء کے انداز اور جس کو عوام کی جہالت کی سپورٹ میں حاصل ہے اور حکومتوں کی سپورٹ رجسٹریشن انہوں نے کرا لیا اب ایسے حالات میں ضروری ہو جاتا ہے اہل حق اپنا نام تبدیل کریں تاکہ حق کی اپنی پہچان باقی کریں یہ سب یہ سب حالات ہیں جن کی بنا پر یہ اہل حق کے نام تبدیل ہوتے رہے شروع سے لے کے اب تک اور اسی چیز کا یہ سلسلہ ہے کہ انہیں ناموں میں سے ایک نام سلفیت بھی رکھا گیا اسی ان تمام ناموں کی شرح اس کتاب میں آئے گی تو یہ وہ پس منظر تھا جس پس منظر میں اہل حق صحابۂ اکرام اور ان کی جماعت اور ان کے متبین نے ہر زمانے میں اپنے آپ کو اہل بدت سے متمیز رکھنے کے لیے ناموں کو اہل حق کو نام دیے اور اہل بدت کو بھی نام انہوں نے بھی دیے انہوں نے خود بھی رکھے اس طرح سے یہ سب وجوہات تھیں آج کے زمانے میں بھی یہ حالات بن رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں سعودی عرب میں مملکت سعودی عرب میں چونکہ یہ, یہ, یہ ملک ایک اسلامی دعوت کے نتیجے میں قائم ہوا ہے کسی سیاسی مقصد کی وجہ سے کسی دینی تحریک اس طرح کی جو اہل اہوا اور اہل شہوت کی تحریک ہوتی ہیں جیسے کہ خبارش کی تحریکیں ہوتی ہیں اس طرح کی تحریک کی بنند تو نہیں ہوئی یہ ملک یہ ملک اگر قائم ہوا ہے تو صرف ایک دینی اصلاحی کوشش اور ایک تکنیک کے نتیجے میں قائم ہوا ہے اور وہ کوشش یہی تھی کہ لوگ جب اہل جب بدعت اور خرافات اور شرکیات میں مبتلا ہو گئے یہ پورا جزیر العرب اسی طرح کی شرکیات میں مبتلا تھا جو ہمارے یہاں موجود ہیں مزاروں کی شرکیات اور کفر و شرک کے سارے مظاہر یہاں موجود تھے ایسے حالات میں جہاں پر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو تربیت کی دعوت دیتا ہے اس کا مقصد کچھ نہیں ہے سوائے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لوگوں کو دین سچے دین پر اور حقیقی دین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر لوگوں کو لوٹانے کی دعوت دی محمد عبد الحاب رحمۃ اللہ علیہ نے لیکن ان کے ساتھ وہی ہوا جو ہمیشہ ہر داری کے ساتھ ہوتا ہے جو ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے اور ہر داری کے ساتھ ہوتا ہے کے لوگوں نے مخالفت شروع کر دی اور ان کو جو ہے سخت سخت طریقے سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ان کو ان کے گاؤں سے محلے سے نکال دیا گیا وہ دوسرے شہر میں جا کے انہوں نے پناہ لی اور وہاں پر رہتے رہے وہاں بھی جا کر کے کچھ دنوں کے بعد جب ان کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی اور لوگ ان کے ساتھ آنے لگ گئے تو وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا تو پھر جا کر کے محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ جو سب سے پہلے امام ہیں اس دولہ دولت سعودیہ کے سب سے پہلے جو بادشاہ کے لیجیے اس وقت اپنے ملک اپنے طبی کے سردار تھے وہ تو ان کے یہاں جا کر کے جب پناہ لی اور انہوں نے بھی پناہ دینے میں ابتدا بڑا تردد کیا تھا لیکن ان کے دو بھائی پہلے سے شیخ سے متاثر ہو چکے تھے اور ان کے ان دونوں بھائیوں کے گھر والوں کی طرف سے محمد بن سعود کی اہلیہ بھی متاثر ہو چکی تھی اس توفیق کی دعوت سے تو پھر ان کے ساتھ سب بات چیت کرنے کے بعد ان کو قائل کیا گیا تو انہوں نے اس کو مانا تو اس طرح دیکھیے آپ کے ایک بندہ جو اپنے شہر سے نکالا گیا دوسرے شہر میں جا کے رہا دوسرے شہر سے بھی نکال دیا گیا تو پھر جا کے تیسرے شہر یا تیسرے قبیلے میں جا کر کے ان کو پناہ ملی اور وہ حالات آٹومیٹک بن گئے کہ ظاہر ہے جب تک کہ پناہ نہ ملے تو اس وقت تک وہ یعنی وہ حالات ایسے تھے کہ جب تک پناہ نہیں لے کسی کسی قبیلے کے سردار کے پاس تب تک یہ کام نہیں چلتا رہتا جیسا کہ ابھی فی الحال سچویشن بنی ہوئی اللہ تعالیٰ مدد فرمایا ڈاکٹر نائک صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کو کفار کے شکنجے سے بچا لے اور ان کو ہر طرح کی مصیبت سے بچائے کہ اب اب وہی حالات ان کے بنے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو خاص دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے مدد نازل فرمائے اور ان کو کفار کی سازش سے بچا لیا تو اس طرح سے اب اگر ایسے حالات میں ڈاکٹر صاحب کو کوئی سیاسی مدد مل جائے سیاسی پناہ مل جائے تب ہی جا کر کے حالات ان کو, ان کو بچ سکتے ہیں ورنہ پھر ان کے بچنے کے حالات نظر نہیں آ رہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو بچاتے رکھے تو مراد یہ کہ ایسے حالات میں شیخ محمد ربد الحاظ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک قبیلے کے سردار کے ساتھ جب تعید ملی اور پناہ ملی تو پھر بھی اب جب انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا تو اب ان کے سامنے آنے والی ان کا سامنا اس قبیلے کے سردار نے کیا تو یہ آٹومیٹیکلی یہ قویلے کے سردار کا دفاع ایک سیاسی دفاع بن گیا اور اب یہ دعوت نہ صرف اسلامی اور ایک خاص دینی دعوت رہے گی بلکہ ایک سیاسی سپورٹ کے ساتھ یہ دونوں دھڑے کے ایک ساتھ چل پائے اور اس طرح سے پھر یہ پورے جزیرۃ العرب کے اندر پھیل گئے اور اس کے نتیجے میں حکومت قائم ہو گئی تو اس طرح سے یہ حکومت جو آئی وہ اصلا سلحی دعوت کے نتیجے میں آئی اب اس حکومت میں شروع سے سلفیت اور سلفی دعوت یہ لفظ ہے اس آخری دور میں محمد الحمد اللہ ملک اور اس جزیر العرب کے اندر یہاں سے یہ لفظ زیادہ مشہور ہوا اور اس لفظ کا استعمال اور اس اس چیز کی موجودہ زمانے میں یہاں پہ زیادہ اس چیز کے چلن ہو گیا اب سعودی کے ماحول میں سلفیت وہی ہے جو اہل سنت وال جماعت کا مذہب تھا کیونکہ انہوں نے کسی اپنی طرف سے بنائے ہوئے مذہب کی طرف دعوت نہیں دی بلکہ خالص اسلام کی طرف دعوت دی جو کہ قرآن و سنت اور صحابہ تارئین اور علما کے طریقے پر قائم تھا اور توشید اور سنت پر قائم تھا وہ جب اس منہج کی ترداوت دی اور اس طریقے کی تردعت دی تو وہ اور اس کو انہوں نے موجودہ زمانے میں نام رکھا سلفیت صلح صلح کا جو کہ علماء سے منسوخ چلا آ رہا تھا علماء نے اس چیز کو ان سے پہلے کے علماء نے شیخ نقل کیے ہیں اقوال علماء کے اس طرح سے جب انہوں نے جس طرح ہمارے ہاں جب تحریک شروع ہوئی تحریک شہید ہے کہا جاتا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ کی تحریک شروع ہوئی تو انہوں نے اس تحریک کا نام ارحری پڑھ گیا حالانکہ اہم الحیث نام نیا نہیں ہے پرانا نام ہے لیکن وہاں کے حالات میں اہل اسنس کا نام تو بڑھنا ممکن ہی نہیں تھا اور چونکہ ہمارا مقابلہ وہاں احناف سے تھا بر شریر میں مقابلہ تحریک کی ابتدا اور سامنے مواضحہ جن لوگوں سے تھا وہ احناف سے اور احناف ہمیشہ سے اہل تیاض اور اہل لائے رہے ہیں تو اہناف کی ابتداء جب ہوئی تھی کوفہ میں اور بسرا میں اور عراق میں اس وقت ان کو اہل رائے کہا گیا تھا اور ان کے مقابلے میں اہل حق نے اپنا نام اہل الحدیث و اثر رکھا تھا تو ہمارے کی تحریک میں بھی ہماری تحریک کا نام اہل الحدیث اسی لیے رکھا گیا کیونکہ ہمارا مقابلہ انہی نہیں سے تھا بات سمجھ آ رہی اسی طریقے سے یہاں پر جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اہل اس میں الجماعت کے نام سے پہلے سے وہی لوگ جو یہاں پہ شرف و مدت کے اڈے قائم کیے ہوئے تھے سلطنت عثمانیہ یہ حنفی المسلک تھی اور معقریدی اور اشرعی اور عقیدہ تھی اور انہی لوگوں کی بنیاد فتحوں کی بنیاد پر اور ان کے تصاحل کی بنیاد پر یہ سارے شرف کے اڈے قائم ہوئے تھے اور یہ خود کو اہل اس میں جماعت کہتے تھے تو ایسی صورت میں اہل سنت وال جماعت تو ممکن ہی نہیں تھا استعمال کرنا تو پھر ایسا لفظ استعمال کرنا ضروری تھا جو یہاں کے پرانے دور میں علماء استعمال کر چکے تھے اور وہ لفظ تھا یہاں کے حالات میں سلق صالح اور سلحیت کا اسی لیے اس لفظ کا یہاں پہ رواج زیادہ ہوا ورنہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سلحیت الگ ہے اور اہل نچ الگ ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کوشش کی ہے لوگوں کو بہکانے کی اس طرح سے یہ تشریح کر کے سلفیت الگ چیز ہے اور اہل الحریف الگ چیز ہے تو یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ الگ الگ ماحول میں وہاں کے حالات کے اعتبار سے اپنے اپنے نام کی تمیز کے طور پر اپنا نام رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں وہاں کے حالات میں زیادہ موضوع جو رہے اس اعتبار سے اب یہاں پر سلفیت یہ لفظ چلا آ رہا ہے یہاں کے عوام یہاں کے شباب یہاں کے سارے لوگ سلفیت سے اچھی طرح متعارف ہیں لیکن اب آپ دیکھیے کہ جب یہاں پر اس ماحول میں جب خرابیاں شروع ہوئی اور یہاں کے ماحول میں جب لوگوں نے اہل بدف نے اور اہل احوا اور شہوت پرست لوگوں نے اپنے مسائل شروع کیے لانا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس طرح پہلے وقتوں میں جب اہل سنت والجماعت کے نام سے اہل حق جانے جاتے تھے تو اہل بدعت نے اس نام کا سہارا لے کر اپنے چرا لیا اس نام کو اسی طریقے سے مملکہ عربیہ سعودیہ کے حالات میں بھی اہل بدعت نے سلفیت کے نام کو چرا لیا اور آپ سنتے ہیں کہ اس وقت سلفیت کے بھی بہت سارے نام پڑ گئے ہیں یہ وہی چیز وہ الگ سے نام نہیں لا سکتے کیونکہ اگر الگ سے نام لائیں گے تو عوام کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا اس لیے اپنی بجت کو رواج دینے کے لیے سلفیت کا نام استعمال کیا جانے لگ گیا اب اب آگے مختلف تقسیمات آ گئی سلفیت کی تھی. کہ سلفیت جہادیہ آ گئی تو سلفی ریمیہ آ گئی تو سلفیہ جامدہ آ گئی مختلف نام جو ہیں سلفیت کے اس میں آ گئے لہذا ایسے حالات میں پھر ایک بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں کون سی سلفیت کی اختیار کروں سلفیت تو حق مذہب کہتے ہیں اب حق مذہب میں اگر جمود ہو تو بیکار ہے لہذا جمود والی چھوڑ دو تحریک والی میں آ جاؤ اب تحریک میں جب جہاد ہے تو سلفی جہادی سب سے زیادہ پیارا نام ہے لیا جب جہادی اس چلے جاؤ اس طرح سے ایک عام سا شاب ایک نوجوان انسان کنفیوز ہو جاتا ہے ایسے حالات میں ضروری ہے کہ لوگوں کو صحیح منہج اور صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کی جائے یہ سب ماحول اور یہ سارا پس منظر ہے اس کتاب کے تعریف کیے جانے کا تاکہ یہاں کے ماحول میں ہمیں یہ بات سمجھ آ سکے کہ سلف اب اسی لیے جو لوگ سلفیت کے دشمن ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی سلفیت اور سلف یہ نام جو رکھا آپ لوگوں نے یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ موتضہ نے اپنا نام کا نام موتضہ رکھ دیا گیا رافظہ کا نام شیعہ کا رافزہ کا رافظہ رکھ دیا گیا تو اہل بدت کی طرح آپ لوگوں کا بھی ایک بدتی نام ہے اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ہے یہ بھی یہ اعتراضات بھی ہیں تو ان اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا ہے اس کتاب کے اندر کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نام پہلی چیز تو یہ ہے کہ اہل بدت کی طرح سے بدتی نام نہیں ہے اور دوسری چیز یہ کہ اہل بدت کا جو بھی نام رکھ لیں وہ لوگ لیکن ان کا جو دائرۂ کار ہوتا ہے وہ مخصوص ہوتا ہے محدود ہوتا ہے اور یہ اس, اس تحریک اور اس, اس, اس مذہب کا نام اور اس مسلک کا نام, نام درچے صرفیت ہے تو اس میں اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ نیا نام ہے تو پھر اس کے باوجود اس کا دائرہ کار کسی خاص مقصد کے لیے نہیں یا چند مسائل کا منحصر نہیں بلکہ پورے اسلام کی دعوت ہے یہ پورے اسلام کی نمائندگی اس نام کے تحت کی جا رہی ہے اور نام رکھنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ اصطلاحی کو مقدمہ بہت قبیل ہو گیا اور انشاءاللہ شاء ہم کتاب مقرر کی گئی ہے تو کتاب کو ہی پڑھتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ تو امید ہے کہ بعض ساتھی ان کتاب کے عبادت بھی پڑھیں گے تاکہ اس کی شرح کی جائے اور جو مترجم ہیں شیخ حافظ محمد ساجد عسید صاحب جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے کتاب کا ترجمہ ابتدان شیخ عبدالسلام ہاں میں ایک بات اور بتا دوں کہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں عبدالسلام بن سالم السحیمی حیمی اللہ یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ میں پروفیسر ہیں کے کلت الشریہ میں اور انہوں نے یہ کتاب جو تصنیف کی ہے وہ دراصل ان کے محاضرات تھے لیکچرز تھے قسم نشاط میں وہ دیتے تھے تو وہ لیکچر بعد میں اکٹھے کر دیے گئے, گئے ہیں اور شیخ نے یہ کتاب مملکہ کے بڑے اونچے پائے کے علماء کے سامنے پیش بھی کی ہے اور انہوں نے سب نے اس کو اچھے تحسین سے نوازا ہے تائید سے نوازا ہے اور کچھ علماء کی انہوں نے تقریرات اور مقدمے بھی لکھوائے ہیں جیسے کہ شیخ صالف فوزان اور شیخ عبید اور شیخ علی ناصر حقیحی وغیرہ ایک کے دو کے مقدمے شیخ خالف عوزان نے اس کو پڑھا ہے باقاعدہ تو اس طرح سے اور بھی علماء ہیں جن کا نام ذکر آیا ہے اس میں شیخ عبدالسلام سحیمی غالباً آپ لوگ مجھے نہیں اندازہ کہ اس کتاب سے پہلے اس نام ان کے نام کو جانتے ہوں یا اگر جانتے بھی ہوں تو بھی ایک بات ان کے لیے آپ خاص طور سے جان لیں کہ شیخ عبدالسلام سحیمی یہ ویسے تو فقہ کے متخصص ہیں فقیر ہیں فق فقہ کے میں انہوں نے دو تورہ کیا ہے لیکن منہج کے سلسلے میں مملکہ میں بہت زیادہ ماشاءاللہ ان کی خدمات ہیں منہج سلف اور سلفیت کا تعارف کروانے میں ماشاءاللہ ان کی بہت ہی جہود ہیں بہت کوششیں ہیں اور بابرکت کوششیں ہیں جو محسوس ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ مزید اس برکت نصیب کرے یعنی اس میں سب سے اہم بات میں ایک مختصر بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مملکہ کے اندر بھی بہت سارے منحرف افکار والے لوگ پائے جاتے ہیں یہاں بھی جہادی تقسیری لوگ پائے جاتے ہیں خوارج کی ذہنت کے لوگ پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ شباب ہیں علماء میں کوئی نہیں اس طرح کا صرف شباب عام بندے کو اچھا لیا کسی نے اور اس کو بہکا دیا یہ جو شباب ہیں آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ سال پہلے خاص کر ملک عبداللہ اور رحمت اللہ کے زمانے میں مملکہ کے مختلف علاقوں میں مختلف بم بلاسٹ وغیرہ ہو, ہونے شروع ہو گئے تھے, ہوئے تھے تو ان حالات میں جب یہ شباب اس سے پہلے تو جب یہ حالات نہیں بنے تھے تب تک تو پتہ نہیں چل تھا کہ کیسے انڈر گراؤنڈ کیا کام ہو رہا ہے جب ان کی ایکٹیویٹی سامنے آئی اور اس سارے کام کا نتیجہ سامنے آیا اور اس میں تفجیلات شروع ہوئی بمبلاس شروع ہوئی مختلف بلڈنگوں میں مختلف شہرکاؤں میں اور بہت ساری جگہوں پر تو پھر جب یہ لوگ پکڑے جیلوں میں بند ہوئی یہ شباب تو ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنا ان کے ساتھ گفتگو کرنا ان کے شبہات کو سننا اور ان کے سامنے سلفیت کا حقیقی تصور پیش کرنا یہ باقاعدہ علماء کی ذمہ داری قرار دی گئی اور یہاں کمیٹی بنا دی گئی کہ ان شباب کو ان کا سوائے اس کے کوئی حل نہیں کہ ان کی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے کیونکہ آپ کسی کو جیل میں ڈال بھی دیں تو جیل میں ڈال دینے سے تو انسان اور مضبوط ہوتا ہے یعنی اپنے نظریے پر اور مضبوط ہو جاتا ہے اگر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا سزا دی جائے تو ایسے حالات میں ان لوگوں کا حل یہی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کی جائے ان کے شبہات کو سنا جائے اور ان کے ساتھ حوار قائم کر کے مناظرہ کر کے اور ان کی ساری باتوں کا جواب دیا جائے قناعت بخش جواب دیا جائے تاکہ پھر مسئلہ یہ حل تو جو کمیٹی گورنمنٹ نے بنائی اس کمیٹی میں شیخ عبدالسلام بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ شیخ عبدالسلام ماشاءاللہ اللہ ان کی بہت کوششیں ہیں اور ان کے ذریعے بہت زیادہ شباب جو ہیں سدھرے اور انہوں نے توبہ کا اعلان کیا باقاعدہ اور اپنے افطار سے رجوع کیا جو بہت سے وہ شباب جو جیلوں میں بند تھے بہت سے وہ شباب جو ان کے محاذروں کے ذریعے پروگراموں کے ذریعے باقاعدہ لوگوں نے اس طرح سے شیخ کے پاس آ کے رجوع کیا اور اعلان کیا کہ ہم غلط ہمیں یہ غلط فہمی تھی اس طرح سے تو شیخ کی ماشاء اللہ صرفیت کا تعارف کرانے میں بہت ساری کوششیں ہیں اور بہت بابر کا کوششیں ہیں ٹھیک ہے اسی لیے اسی کنی ماحول میں یہ کتاب سامنے آئی ہے کہ شیخ نے محاذرات دیے ہیں اور لیکچرز دیے ہیں انہی کو جمع کر دیا گیا اس کتاب کے اندر تو انہوں نے جو مترجم ہیں انہوں نے جو تقریب اور جو ہیں ان کا ترجمہ کر دیا ہے لیکن شیخ کی چونکہ مقدمے کو انہوں نے ترجمہ نہیں کیا جو انہوں نے خود شیخ کا مقدمہ تھا پیش لفظ تھا اسی لیے میں نے یہ تمہید میں وہ ساری باتیں پیش کر دی ہیں جو اس مقدمے میں تھی شیخ کے لہذا اب ہم اس, اس چیز سے ہٹ کر کے وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے مترجم نے شروع کیا ہے سنت سے مراد کیا ہے ٹھیک ہے اب سنت سے مراد کا مقصد کیا ہے یہاں پہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اہل حق کا سب سے پہلا نام کیا ہے اہل سنت والجماعت تو جب اہل سنت والجماعت نام ہے تو سنت سے مراد کیا ہے اور اسی طریقے سے اہل علم نے اور علمائے امت نے اور ائم اسلام نے سنت جب جب بولا ودارتھیوں کے مقابلے میں ان حالات میں جب کتابیں لکھی ہیں سنت کے نام سے تو پھر سنت سے مراد کیا تھی وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کون پڑھے گا تھوڑا سا سنت سے کیا مراد ہے کیونکہ سرس کی سنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس لیے مناسب ہوگا کہ پہلے ہم لغوی اور لغوئی اور اصطلاحی طور پر سنت کے معنی جان لیں پھر اہم سورت الجماعت کے دوسرے ناموں کی حرکت اور ان کے اسباب کے بارے میں جانیں گے جی سنت کے لغوی معنی سنت لغت میں راستے اور تریجیم کو اٹھایا جاتا ہے جی یعنی سنت کا عربی زبان میں لغت میں جو اصل میننگ ہے سنت کا معلوم راستہ بس کوئی بھی راستہ ہوتا ہے अच्छा हो या बुरा हो सीधा हो या ढेर हो कैसे भी नहीं रास्ता रास्ते को सुन्नत कहा जाता है अरबी जुबान में ठीक है थे? जी जी لغت کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ سنت سے مراد اچھا راستہ ہوتا ہے یا یہ لفظ اچھے اور برے دونوں قسم کے راستوں کی ریس یعنی علم بحث کی ہے کہ کیا سنت سے ہم مراد اچھا راستہ ہی لیں گے یا برا بھی تو اس کا فیصلہ حدیث نے آگے کر دیا کہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا من من من سننا سننا اس حدیث سنت الحسن منسن پڑے منسن منسل نقل اسلام بعد بعد من منسن فل اسلام سنترو ہے یہ حلیق صحیح مسلم کی یہ بات میں آ رہا ہے سوالہ کہ اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے من منسنفی الاسلام سنتن حسنا جس انسان نے اسلام میں اچھی سنت کو ایجاد کیا تو اس کو اس سنت کا عجر ملے گا اور جو جو لوگ اس سنت پہ عمل کریں گے اس کو ان لوگوں کے عجر کے برابر عجر ملے گا بغیر ایسے کہ ان کے عجر میں سے کچھ کم ہو اور اسی طریقے سے جس انسان نے اسلام میں بری سنت کو ایجاد کیا تو پھر اس پر اس کا گناہ ہوگا اور ان تمام لوگوں کا جو اس پر عمل کریں گے بغیر ایسے کہ ان کے گناہوں میں سے کچھ کم ہو تو اب آپ دیکھیں کہ حدیث کے اندر اب اس کی ہم شرح نہیں جائیں گے آپ لوگ اس کی شرح جانتے ہیں کہ یہاں پر سنت ایجاد کرنے سے مراد کیا ہے یہاں پر الگ سے کوئی نئی چیز اصل نہ نہیں ہے بلکہ اسلام کے قوانین اور اسلام کے احکام کو زندہ کرنا مراد ہے مختصر تو اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی سنت اور بری سنت دونوں کے لیے سنت لفظ استعمال کیا پتہ چلا کہ لفظ سنت لغت میں بھی اور شریعت میں بھی دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے لمبی طور پہ اصلا دونوں اچھا راستہ ہو وہ بھی اور برا راستہ ہو وہ بھی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے سنت کی اصطلاحی تعریف میں میں آپ کے لیے مختصر بھی کرتا چلوں گا ہر, ہر لگ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ پھر یہ تو ہمارے بعد وقت کا بڑا مسئلہ پڑ جائے گا تو سنت کی اصطلاحی تعریف آپ دیکھیں کہ چونکہ ہر علم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں اپنے تخصص کے اینگل سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اسلامی علوم میں مختلف فنون اور علوم پائے جاتے ہیں تو ایک, ایک فن اور علم تو یہ ہے کہ حدیث کا علم ٹھیک ہے تو محدثین سنت کے لفظ کو اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں فقہ اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور فقہ کے ساتھ ایک اور علم جڑوا اصول فقہ کا یعنی اصولیین جو ہیں ان کو اصولیین کا رہتا ہے جو علم شریف کے اصول پر بحث کرتے ہیں تو اصولیین کا اپنا طریقہ ہے سنت کی تعریف کرنے کا ٹھیک ہے اس اعتبار سے سنت کے الگ الگ مفاہیم پائے جاتے ہیں اب محدثین سنت کا محدث کیا ہے محدثین جب یعنی جو ہوگا علماء حدیث تھے علماء حدیث سے خدب شتہ کے مصنفین ہوں یا ان کے علاوہ مسانید کے معاجن کے جتنے بھی محدثین تھے یہ لوگ جب لفظ سنت بولتے ہیں تو اس کے بعد حدیث ہوتی ہے اور حدیث کیا ہے وہ ہر وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات آپ کی زبانی بات ہو یا آپ کے کسی قول آپ کے کسی عمل کے متعلق صحابہ کی بہن کی بات ہو تو آپ کا چاہے قول ہو یا عمل ہو یا آپ کی طرف سے طے دی ہوئی اور تقریر جسے کہتے ہیں جس پر آپ نے کوئی اعتراض نہ کیا اور اس کو اپروو کر دیا اپروول جو ہوتا ہے آپ کا وہ تقریرات اور آپ کی جو صفت ہے اوصاف کے بارے میں صحابہ نے بیان کیا آپ کی اخلاق کے بارے میں آپ کی جو فطری صفتیں تھی آپ کا جسمانی صفت تھی آپ کے بال کیسے تھے آپ کی داڑھی کیسی تھی آپ کے قد کیسا تھا آپ کا رنگ کیسا تھا یہ ساری باتیں اور جو بھی آپ کی سیرت کے متعلق باتیں کہی جاتی ہیں چاہے وہ بےسم سے پہلے کی ہوں یا فیصت کے بعد کی ہوں اللہ کے نبی کی سیرت آپ کی زندگی کے احوال اور آپ کی اپنی شخصی صفات چاہے وہ آپ کی تخلیقی صفات ہو یا آپ کی اخلاقی صفات ہو اور آپ کی اقوال اور آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات یعنی یہ حدیث بھی ہے یہ بھی حدیث ہے تو جو حدیث کا معنی ہے وہی سنت کا معنی ہے اہل علم بالحدیث احمد الحدیث کے یہاں یعنی محدین کے یہاں یعنی. محدثین کے یہاں یعنی سنت کا میننگ اللہ کے نبی سے جڑی جو ہوئی ساری باتیں چاہے آپ کے اپنے اخبار ہو یا ہو یا تقریرات ہوں یا سپاس ہو یا کسی رسم یہ ہو گیا معنی سنت کا محدفین کے یہاں سنت کا معنی اصول کے یہاں کیا ہے اصول کے یہاں سنت کا معنی وہ ہے جو قرآن کے نصوص سے ہٹ کر قرآن کے نس کے علاوہ جو آپ کی طرف سے جو نصوص آتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف جو, جو, جو نصوص آئے ہیں اور جو شریعت میں دلیل بن سکتے ہیں یہ ہے نہیں آیا سلسلے میں کتاب عزیز میں ہو بلکہ اس کے سلسلے میں طرف ہو اور یہ صراحت کتاب الہی کی وضاحت و بیان کے طور پر یا مزید اضافی حکم کے طور پر ہو دونوں حالت میں تو ماں عربی کے الفاظ دوسری تعریف یہ ہے کہ ماں اسر نبی حکمن شرحی ہے دلیل دل شرح یہ کہ وہ بات صرف استعمال قول نہیں ہے بلکہ قول ویل اور تقریر دونوں ہر وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے اور وہ قرآن میں موجود نہ ہو قرآن کے الفاظ کے علاوہ لیکن وہ بات قرآن کتابوں سن شریعت کے کسی بھی حکم اور مسئلے کی دلیل بن سکتی ہو یعنی وہ حدیث جو شریعت کے کسی مسئلے کی دلیل بننے کے لائق ہو یعنی اس سے ہم کوئی مسئلہ استعمال کر سکتے ہیں وہ سنت کہلاتی ہے اصول کے نزدیک ورنہ ہر حدیث سنت نہیں ہے اصول کے نزدیک بہت سارے حدیث ایسی جو اللہ کے نبی کے عادات کے بارے میں ہیں، آپ کی صفت اخلاق کے بارے میں ہے آپ کی شخصیت کے بارے میں ہے آپ کی سیرت کے بارے میں ہے یا آپ کے زمانے میں کوئی واقعہ ہوا اور وہ صرف ایک واقعہ ہے کوئی اس میں دلیل مسئلہ شرعیہ نہیں ہے اس میں تو جن حدیثوں میں مسئلہ شرعیہ نہ ہو جن سے کسی مسئلہ شرعیہ کا استعمال نہ کیا جا سکتا ہو تو وہ والی حدیث سنت نہیں کہلاتی اصولین بلکہ صرف وہ حدیثیں سنت کہلاتی ہیں جو کسی مسئلے کی دلیل بن سکتی ہے یہ اصولین کی تعریف ہے کیونکہ اصولین کو تو وہ اصول چاہیے جن کے ذریعے ہم استعمال کر سکتے ہیں قرآن کی آیات سے استعمال ہوگا اور اللہ کے نبی کی احادیث سے لیکن جن حمیسوں سے استعمال ہو سکتا ہے وہی سنت بنیں گی واقعی نہیں ٹھیک ہے اور فقہ کی اسلام آپ لوگ جانتے ہیں اس سنت کسے کہتے ہیں مشہور بات ہے کہ فقہ میں فقحا کے نزدیک فق کی کتابوں میں فقہی مسائل میں جب لفظ سنت استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز فرض کے بالمقابل ہے ایک ہوتی ہے جیسے نماز فرض اور کچھ نمازیں سنت ہوتی ہیں تو فرض کے مقابلے میں جو استعمال ہوتا ہے لفظ اس کو سنت کہتے ہیں جس کو مستحب بھی اس کا نام ہے دوسرا مندوب بھی اس کا نام ہے تو مندوب اور مستحب اور اسی کا دوسرا نام سنت ہے یہ فوقہ کے نزدیک ہے لیکن صدر صالحین نے جب اب ہمارا یہاں پر جو یہ مراد اہل سنت وال کے لفظ میں جو سنت کا لفظ ہے اس سے مراد فوقہ کی سنت مراد نہیں ہے نہ ہی کے کی سنت مراد ہے اور نہ ہی کے کی سنت مراد ہے بلکہ یہاں پر علماء نے اس کا استعمال پورے اسلام کے لیے لیا ہے محدثین نے سے سنت تو اللہ کے نبی سے جڑی ہوئی ہے نا قرآن کو سنت محدثین. محدثین جو ہیں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والی آپ کی طرف منسوخ ہونے والی باتوں کو سنت کہتے ہیں اور حدیث کہتے ہیں ٹھیک چاہے وہ آپ قول ہو یا فعل ہو یا عمل ہو یا تقریر ہو یا کچھ بھی ہو لیکن قرآن کو تو سنت نہیں کہا جاتا قرآن و سنت ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث قرآن و سنت تم اہل سنت والجماعت کے اس لقب میں جو لفظ سنت ہے اس سے وہ حدیث نہیں ہے محدثین کی حدیث و سنت مراد نہیں ہے اس سے نہ فوبھاگر سنگین کی بلکہ قرآن اور سنت کے مجموعے کا نام سنت ہے یہاں پر سمجھ آئی بات نہیں آئی یعنی پورے اسلام کی تفسیر پورے اسلام کا معنی پورے اسلام کا مفہوم اس لفظ سنت میں ہے ٹھیک اسی لیے محدثین اور اور ان علماء نے جن علماء نے اہل بدت کا جب خروج ہوا اور اہل بدعت کا جب ظہور ہوا اور جب اسلام میں بدعتیں آنا شروع ہوئی تو علماء وقت نے ان بدعتوں پر جب تردید کی ان کے خلاف جب آواز اٹھائی اور ان کی حقیقتیں بیان کی تو کہا کہ یہ لوگ سنت سے ہٹے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں بلکہ اس طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا تھا اور وہ طریقہ کیا فرح حدیث کا طریقہ تھا قرآن کا بھی تھا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سنت جو ہے علما کے کلام میں جنہوں نے بدعت کے خلاف کتابیں لکھی ہیں بدعتیوں کے رد میں کتابیں لکھی ہیں ان کے کلام میں سنت کا مطلب ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحب فل قول ومل یا فل اعتقاد و عمل فی القول و اعتقاد و عمل ایسے کہہ لیجیے تفصیل کے ساتھ کہ سنت کا مانا طریقہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ اب طریقہ وہ طریقہ جس پر کانا علیہ رسول اللہ جس پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور آپ کے صحابہ جس طریقے پر تھے کس سلسلے میں کن چیزوں کے بارے میں فری اعتقاد اعتقاد کے سلسلے میں اور قول کے سلسلے میں اور عمل کے سلسلے میں اور اعتقاد اور قول اور عمل یہ قرآن و سنت دونوں سے لے جاتا ہے صرف حبیث نہیں لے جاتا ہے بات لہذا اہل سنت والجماعت کے اس لفظ میں اس لطب میں جو سنت کا لفظ ہے یہ پورے اسلام کو شامل ہے اور اس طریقے کو شامل ہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کا تھا اور آپ کا طریقہ قرآن و سنت دونوں کا تھا بات لہذا قرآن سنت سے الگ نہیں اور سنت قرآن سے الگ نہیں دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں اہل سنت والجماعت کے کے کے اس اس اس لقب اس لقب, اس لقب میں اہل سنت کے اندر اور جماعت کا مفہوم ہے وہ جماعت جو اس مفہوم پر اس, اس طریقے پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ مراد ہے لہذا جب علماء نے کتابیں لکھی تو کہا رہتا تھا کہ فلان علی سنت کہ فلا شخص سنت پر قائم ہے فلان علی سنت، یا الف سننا تو یہاں پر اس سے مراد تھا وہ طریقہ جو عقیبے کا طریقہ اور عمل کا طریقہ جس پر صحابہ اکرام کی جماعت تھی جو انہوں نے اللہ کے نبی سے حاصل کیا تھا لہذا کوئی بھی بندہ اہل سنت والجماعت جماعت تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اپنے اعتقاد میں اور اپنے عمل میں دونوں میں صحابہ اکرام کی جماعت اور آپ کے مذہب صحابہ کے مذہب کے مطابق ہو اگر صرف وہ مان لیجئے کہ اعتقاد میں ہی اگر توافق کرتا ہے اور عمل میں مخالفت کرتا ہے تو بھی وہ عرصوں جماعت میں نہیں ہے اور اگر وہ عمل میں مطالبات کرتا اور اعتقاد میں نہیں کرتا تو بھی وہ نہیں ہے لہذا دونوں چیزوں میں جمع کرنا ضروری ہے اور ایسے بندے پر حکم اسی حساب سے لگے گا جتنی اس کی مطابقت ہوگی اس میں مطابق کر لگے گا اور جتنے مخالفت ہوگی مخالفت کر دوں لگے گا <سؤال> جی اصل میں ہم تو چھوڑیں اگر آپ اصولی ہیں تو پھر آپ اصولیوں کے مطابق بات کہیں گے یہ بات کہی جا رہی ہے اصولیین کی جو علماء فن اصول پران و سنت یعنی شریعت کے جو اصول ہے نا اصول اس سے خریدنے کہا جاتا ہے تو جو علماء اصول کی کتابیں لکھتے ہیں دیکھیں ہر فن کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے نا اصطلاحات ہوتی ہیں اور ہر فن کے اپنے اپنے کا میدان ہوتا ہے سمجھے کہ نہیں تو اس فن میں جب بات کہی جاتی ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت سے مراد وہ ادیسیں ہوں گی جن سے کوئی دلیل نکل سکتی کیونکہ اصولیین کا مقصد ہوتا ہے کہ شریعت کے پوری شریعت کے لیے قیامت اور شریعت کے مسائل آئیں گے ان کے لیے دلیلیں فراہم کرنا تو قرآن سے قرآن کی آیات سے اور احادیث سے دلیل نکالی جاتی ہے کسی مسئلے کی استعمال کیا جاتا ہے تو پھر یہاں پر وہ انہی حدیثوں کو سنت کہتے ہیں جن سے دلیل نکل جاتی ہے باقی جن سے دلیل نکلتے ہیں وہ سنت نہیں کہ حدیث کہتے ہیں ان کو صحیح ہیں جو ہے کہ سب کو سنت ہوتے اس وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے جب تو دیتے طرح کی کہ جب اگر تم سب کو نہیں تو, تو یہ مسئلہ پھر اصولین کے ساتھ نہیں نہ ہے یہ مسئلہ پھر دوسرا آ یہ مسئلہ فخ کے ساتھ آ اور عوام کے ساتھ آ کہ اور آج کے زمانے میں جو ہمارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ سنت اور حدیث کی وجہ سے جو اختلافات ہیں لوگ جو رائے پر اور اپنے اور اماموں کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں اور اس طرح سے جو یہ مناظراتی مسائل آتے ہیں وہاں کا مسئلہ یہ اس سے مسئلہ وہ نہیں ہے اس میں نہیں آئے گا یہ مسئلہ وہ اصولین کی بات ہے کہ ہر علم اور ہر فن کے اندر ہر لفظ کی اپنی, اپنی اپنی ایک اس کی حیربندی ہوتی ہے تو یہ حربندی کا مطلب اصولیت سے آپ یہ بدطور میں لینا کہ انہوں نے حدیث کو جو ہے چھوڑ دیا آباز کو لے لیا آباز کو چھوڑ دیا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ اس اگر آپ علم کے اندر ابھی آگے بڑھیں اور ایک وقت وہ آئے کہ آپ اصول فق تو پڑھیں تو آپ بھی یہی غور کریں گے کہ بھئی آپ کو تو وہی نصوص چاہیے شریعت کے جن مصوص سے آپ دلیل نکال کے مسئلے کا حل پیش کریں بھئی آپ اگر مجتحد بنیں گے جب اور آپ کے سامنے نئے نئے مسائل آئیں گے آپ ان نئے مسائل کا حل کہاں سے ڈھونڈتے ہیں عبلہ سے قرآن کی دلیلوں سے یا حدیث کی دلیلوں سے تو پھر آپ کے لیے جو جو حدیثیں ہیں اور جو جو آیات قرآن کی دلیل کے طور پہ کام کر سکتے ہیں آپ انہیں کو تو استعمال کریں گے باقی کو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور آپ کو اسے مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی جس وقت آپ جس مسئلے کو آپ سے سے عالم مسئلہ پیش کرتا ہے تو وہ اس وقت مسئلہ بتا دے وقت فوراً کوئی حدیث پیش کر دیتے تو اب وہ ساری رسیز تو پیش نہیں کرتے جتنی بخاری اور مسلم میں ہیں کہ نہیں وہ تو وہی حدیث پیش کریں گے جس جو اس حدیث اس مسئلے سے متعلق ہوگی یہی کام ہے اصولین کا کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت ہمارے نزدیک وہ ہے جو ان کے بن سکتی ہو ٹھیک ہے چاہے وہ قرآن کی شرح ہو کسی آیت کی یا اضافی ہوتی ہو اس سے مطلب نہیں ہے بس جو مسئلے کی دلیل بن جائے وہ سبت ہے اور باقی جو دلیل نہیں بنتی وہ لیکن نبی کی رت ہے آپ کی آپ کی حدیث کی ٹھیک ہے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں بات ان لوگوں کی تو وہ مسئلہ دوسرا ہے ان کو قائل کا کہ آپ سنت پر پرفلا کو باس کو لینا باس کو لینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا یہ پرستی والی بات ہے کہ کوئی انسان جو ہے ایک حدیث کا مسئلہ دوسری بنا کر کرے تو یہ مسئلہ الگ ہے اچھا تو یہ بات ہو گئی سنت سے مراد کی اور اہل سنت والجماعت کے ناموں میں اب دوسرے پیج پہ آ کیونکہ ہر ہر ابار کو ہم نہیں پڑھ سکیں گے باقی اردو میں ماشاء اللہ آپ لوگ اس کو پڑھتے رہیے گا اور مطالعہ کرتے رہیے گا اور کوئی سوال اٹھے اس دوران بھی آج اور کل کے دوران تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے اور باقی آپ مشاعر سے پوچھ سکتے ہیں جیسے اچھا اصل میں دیکھیں یہ جو تفریح آ رہی ہے یہ بے محل ہے اور غلط تفسیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پہ دیکھ لیں آپ سنت جو اس کا میننگ ہے طریقہ اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو بھی اور حدیث کے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی اور اصولین کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو بھی ایک بار بھی کیا ہے تو وہ سنت ہے اور وہ حجت ہے اور پوری ارت کے لیے ہے بات سمجھ آئی کیونکہ اللہ کے نبی ایک قدوہ کی حیثیت رکھتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو آپ فرمایا اللہ کا فی رسول اللہ اس حسنہ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے اسوا تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالی ہر نبی کو اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے ان کو دیکھ کر کے عمل کیا جائے کیونکہ نبی آتے ہیں اس لیے کہ ان کے لوگوں کو اور امت کو اللہ کے احکام پر عمل کر کے دکھائیں اللہ کے حکموں پر عمل کر کے دکھائیں تو نبی جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں چاہے اللہ کے در ہمارے نبی ہو یا آپ سے پہلے کے انبیاء ہو لہذا صحابہ اکرام بھی اللہ کے نبی کی ہر ہر حرکت پہ بڑی کہیری نظر رکھتے تھے آپ نے جو کام بھی کیا سور اس کو اپنا لیتے تھے اب آپ دیکھیں ہر خطہ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کے اتنے زیادہ پیروکار تھے اطاعت کرنے والے تھے کہ آپ کی ان چیزوں پر بھی عمل کرتے تھے جو اسلم شریف کا حصہ ہے ہی نہیں یعنی آپ اگر مان لیجئے مسجد نقوی سے نکل کے اوبا گئے تو اب چونکہ اس زمانے میں تو سارا کا سارا میدان تھا آپ اپنی اٹھوی سے کہیں سے بھی نکل سکتے ہیں کسی بھی باغ میں ہو کے چلے جائیں تو کسی بھی راستے سے چلے جائیں تو حضرت عمر نے جس راستے جاتے تو ان سے آتے ہوئے دیکھا تھا اب یہ تو کوئی شرک کا حصہ نہیں نا ہے کہ بھائی اللہ بھی سے گیا تو میں بھی اسی سے جاؤں گا آپ کسی سے بھی چلے جائیے اچھا مان لیجیے کہ اگر آپ اٹھنے سے گئے تو میں بھی سے ہی جاؤں اچھا میں میرے گھوڑا ہوں یہ مطلب اٹھنی نہیں تو میں کسی سے ادھار لے کے جاؤں میں دے دو وہاں جانا ہے اس طرح کی یہ چیزیں تو شیر ایسا نہیں نا ہے لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہر چیز میں اللہ نبی جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھتے تھے جہاں کبھی آپ نے آرام دیا وہاں آرام کرتے تھے کہیں پر آپ نے نماز پڑھ لی تھی تو آپ نماز پڑھتے تھے وہاں پہ یہ آپ کی شدت محبت اور شدت اطاعت کا شدت اتباع کا ایک جذبہ تھا ورنہ صحابہ کی طرف سے ان پر اس کی نکیر بھی آئی ہوئی ہے کہ اس طرح سے یہ سیکھ نہیں ہے کہ ہر چیز میں وہ کیا جائے تو مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بذات خود نمونہ ہے اور آپ کا ہر عمل قابل حجت ہے چاہے آپ نے سو بار کیا یا ایک بار کیا ہو کیونکہ وہ آپ کا سنت کا طریقہ ہے طریقے میں یہ قید نہیں ہوتی کہ وہ ایک بار کے جائے تو طریقہ بنے گا اور دس بار کے جائے تو نہیں بنے گا یا ایک بار میں نہیں بنے گا دس بار میں بنے آپ نے جو کر دیا وہ تشریح ہے وہ سنت ہے وہ اسلام ہے اور امت پر فرض ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنایا اب رہ جاتی بات یہ کہ اگر آپ نے کبھی کوئی کام ایسا کیا ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے تو پھر اس کی دلیل آ جاتی ہے ایک میں کہ نہیں یہ اللہ کے نبی کی ساتھ خاص ہے جو آپ کے مخصوص ہے تو پھر آپ کے لیے ہے وہ امت کے لیے نہیں ہے لیکن جب تک دلیل نہیں آتی کسی بھی چیز کے مخصوص ہونے کی تب تک اللہ کے نبی کا ہر عمل چاہے وہ آپ نے ایک بار کیا ہو یا زیادہ بار کیا ہو برابر ہو کے ہے لیکن بلا شبہ جس چیز پر آپ نے مداوت رکھی جس کا خاص اہتمام کیا اس کے اندر تاکید زیادہ آ جاتی ہے ورنہ اجت کے اعتبار سے دونوں برابر ہے ٹھیک ہے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں پہلے سدت کے دوسرے شرعی نام اور القاب اہل کا معنی شیخ نے بیان کیا ہے کہ اہل کہتے کسی بھی چیز کے والے اہل مانے صاحب اور ہم اردو طرح کرتے ہیں والا اہل علم علم والے لوگ اہل سنت سنت والے لوگ اور اہل اصل میں سب سے جو اس کا اصل استعمال ہے اہل کا استعمال ہوتا ہے گھر والوں کا اہل و عیال جیسے کہتے ہیں اہل الرجول کہتے ہیں وہ لوگ جو انسان کے بندے کے ساتھ سب سے زیادہ خاص ہوتے ہیں بندے کے جن کا اٹیچمنٹ زیادہ ہوتا ہے آپ کے اہل کون ہے جو آپ کے گھر والے ہیں آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کے بہن بھائی آپ کے ماں باپ یہ آپ کے اہل ہیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو جن سے آپ کا اٹیچمنٹ زیادہ ہوتا ہے اشتقات اور روزمرہ کا اٹھنا زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کے اہل ہیں اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس کے ساتھ انسان کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا یا استعمال ہو اسی کے ساتھ اس کو اہل کے ساتھ جوڑ دے جاتا ہے تو اہل الحدیث کو اس لیے اور اس کا گیا حدیثین کو کہ وہ حدیث کے ساتھ اپنا شغف رکھتے تھے تعلیم میں اور تعلم میں حفظ میں اور علم میں پڑھانے پڑھنے پڑھانے عمل کرنے میں اسی طریقے سے قرا کو جو کرا سیختے تھے قرآن کو حفظ کرتے ان کو آہر القرآن بھی کہا گیا وہ اہل قرآن الگ ہیں جنہوں نے فرقہ بنا لیا انہوں نے بھی اپنے امریکہ اسی لیے کہ ہم صرف قرآن ہی کو مانیں گے تو مراد ہے کہ اہل کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ وہ لوگ جو کسی بھی انسان کے بہت قریب ہوں تو اہل السنہ کا مطلب ہوا سنت والے لوگ اور سنت کو بہت زیادہ عزیز رکھنے والے سنت کے ساتھ ہر وقت اپنا اشتقاط رکھنے والے لوگ جو سنت کو ہمیشہ اپنا رہتے ہیں وہ لوگ تو یہ مطلب ہوگا اہر السلام اسلام والے لوگ مسلمانوں کو آ ہے اہر المذہب کسی مذہب اہل البید کا مطلب گھر میں رہنے والے لوگ اہل سنت کے معنی اس طرح ہوتا ہے کہ سنت کا معنی ہوگا وہ لوگ جو سب سے زیادہ سنت کے ساتھ خصوصیت و تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے سب سے زیادہ اسے اپنانے والے اور اختیار کرنے والے ہیں قولی و عملی اور احتقادی طور پر دیکھیں لیں آگے نقبت میں نے بھی کہی تھی کہ اہل سننا کا مطلب ہے سنت کے ساتھ یعنی پورے اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنے والے لوگ قول میں اعتقاد میں اور عمل میں ٹھیک ہے اور اس کا اصطلاحی معنی اب یہ اہل علم نے جب کتابیں لکھی اور علماء نے اہلت پر جب رد لکھا تو یہ لفظ بہت بکس استعمال ہوا خطبوں میں تقریروں میں کتابوں میں اہل سننا ولجوا بھی لیکن کبھی کبھی اہل السنہ بھی استعمال ہوا صرف اہل السنہ اہل, اہل سنت جیسے مردوم کہتے ہیں اہل سنت اب اہل سنت کا استعمال دو طریقوں پہ ہوتا ہے اہل علم کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب اہل سنت کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے اہل سنت یہ کہتے ہیں اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے جب ایسے کہا جاتا ہے تو اہل سنت سے مراد سارے اہل اسلام ہوتے ہیں سوائے ایک سرقے کے وہ کون سا لگتا ہے رافذہ اور شیعہ کلتا. کیونکہ ابتداء ہی سے جب یہ لوگ نکلے تو یہ سنت کے خلاف انہوں نے اپنا ایک نیا نظام بنایا کتاب و سنت کے خلاف ان کا مذہب قائم ہوا اور سنت کے اور اہل سنت سے دشمنی ان کا شعار بن گیا محدثین سے دشمنی اور حدیث پرمل کرنے والوں سے دشمنی جمہور اہل سرپل جماعت سے دشمنی ان کا شعار بن گیا تو اسلام اور اسلام اسلام کے ماننے والے ابتدا سے دو بڑے بڑے دھڑوں میں بٹ گئے ایک رافزا کا دھڑا یعنی شیعہ جنہیں کہا جاتا ہے حالانکہ آج کے زمانے میں شیعہ نہیں کہنا چاہیے رافضہ ہے یہ ٹھیک ہے اہل رفظ اور رافضہ کا امامیہ کا دھڑا اور دوسرا دھڑا بکیا اہل اسلام تو ایک لفظ کبھی کبھی بولا جاتا ہے رافضہ اور شیعہ کے مقابلے میں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ شیعہ کا اور رافضہ کا مذہب ہے اور اہل سنت کا مذہب یہ ہے جب یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے تو اس اہل سنت میں جتنے بھی فرقے ہیں اہل سنت کے وہ سب اس میں داخل ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان میں متضہ بھی داخل ہیں جہمیہ بھی داخل ہیں خوارج بھی داخل ہیں اشاہرہ بھی داخل ہیں مادرودیا بھی داخل ہیں مرجیا بھی داخل ہیں قمریا بھی داخل ہیں اور اسی طریقے سے جبریہ بھی داخل ہیں جتنے بڑے بڑے فرقے ہیں سب اس میں داخل ہیں جب راتزہ اور شیعہ کے مقابلے میں اہل سنت کا لفظ استعمال کیا جائے بات سمجھا نہیں یہ ہو گیا استعمال عام لفظ اہل سنت کا عمومی استعمال اور دوسرا استعمال ہے خصوصی یہاں بات چل رہی صرف لفظ اہل سنت کی اہل سنت والی کی نہیں ٹھیک ہے صرف لفظ کیونکہ لفظ اہل سنت بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس, اس کی مراد لگائی جا رہی ہے تو دوسرا استعمال ہے خاص استعمال جب کہا جائے کہ اہل سنت کا یہ مذہب ہے تو اس وقت اہل سنت سے مراد خال سنت پر عمل کرنے والے لوگ سنت خالصہ پر عمل کرنے والے لوگ اب اس لہٰذ سے رابطہ تو پہلے نکلے ہوئے ہیں لیکن اسلام اہل سنت میں پائے جانے والے سارے فرقے نکل جاتے ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ دیا بھی اس سے خارج جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ خالص سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں ان کے یہاں سنت کے علاوہ ایک اور چیز داخل ہے کیا کیا چیز ہے بگتے تو ہیں خائشہ بینس اور رائے احسنس رائے داخل ہیں یہ اہل رائے اہل عقل ہیں عقل پرست عقل کی تعظیم کرنے والے اور اتنی تعظیم کرنے والے کہ عقل اور سنت کا جب مقابلہ ہو جائے ان کے اعتبار سے تو پھر سنت کو بھی چھوڑ دیں گے اور اکل کو بات بڑھا دیں اور سنت سے یہاں پر وہی بات کہ سنت میں قرآن اور حدیث دونوں ہے یعنی حتہ کہ اگر قرآن کے نصوص بھی عقل کے خلاف چلے جائیں تو پھر وہ پیچھے ہو جائیں گے اور اکل آگیا جائے گی ان لوگوں کے یہاں لہذا تو یہ لوگ اہل سنت تو ہیں لیکن اہل سنت خالصہ نہیں خالص سنت پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ لوگ لہذا دوسرے والے استعمال میں کبھی کبھی علماء صرف اہل سنت کہہ دیتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ اعتقاب ہے اہل سنت کا یہ مذہب ہے اہل سنت اس پر عمل کرتے آئے ہیں اور اس لفظ اہل سنت سے اہل سنت والجماعت جماعت ہوتے ہیں لیکن والجماعت جماعت بس بولا نہیں جاتا کبھی تو اس میں پھر خالص اہل سنت آ جائیں گے اس میں پکے سارے فرق ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ استعمال ہے اس کا شیخ الدین قیمیہ سے شیخ نقل کیا ہے انہوں نے اس بات کی اضاف کی ہے مختلف سرقے اور اصلی اہل سنت اس یہ رقبے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وقت اصلی اہلیہ سندر ہوتے ہیں وہ نہیں جو عام استعمال میں آتے ہیں فرمائیں کیونکہ اہل سنت کے لقم کا اطلاق یا استعمال صحابہ اکرام رضوا علیہ مجمعین اور ان لوگوں پر ہوتا ہے جو انہی کی ہدایت اور راستے کی پیروی کرنے والے ہیں اس لیے ہر گروہ نے کوشش کی کہ وہ اس لقب کو اپنے لیے خاص کر لے ہر کوئی چاہتا ہے اسی لیے دیکھیں اشارہ ما کر اپنے آپ کو اہلسمت کہتے ہیں لیکن اعتبار حقائق کا ہوتا ہے محض داغوں کا نہیں داغے کا اعتبار نہیں ہوتا حقیقت کا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو لوگ ہمارے شریر میں اہل سنت والجماعت ہیں کہ کیا وہ حقیقت بلسمت ہیں حقیقت میں تو ہے لیکن نام سے دعویٰ کرتے ہیں فرمایا کہ اہل سنت کا لقب اب میں اس کو تیزی سے پڑھوں گا کیونکہ میں ایک بات آپ کو بیان کر چکا ہوں جب اسلام میں بدعتوں کا ظہور ہوا اور متعدد فرقے وجود میں آئے اور ہر فرقہ اپنی بدعت اور خواہش کی دعوت دینے لگا ساتھ ہی وہ سب کے سب اپنی نسبت اسلام کی ہی طرف کرتے تھے تو اہل حق کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اپنا تعارف ایسے ناموں سے کروائیں جو انہیں عقیدہ و ان میں انحراف و بلاق کا شکے شکار ہو جانے والے لوگوں سے الگ اور ممتاز کر دے چنانچہ اسی ضرورت کے تحت ایسے نام سامنے آئے جو اسلام ہی سے مستفاد اور مخروص تھے انہیں ناموں میں سے اہل سنت و جماعت ناجیہ یعنی نجات پانے والا فرقہ طائفہ منصورہ وہ جماعت جو اللہ کی طرف سے مدد جس کی, کی گئی ہے اہل حدیث و اثر اور السلفیون وغیرہ ہیں یہ سب نام اہل حق نے اپنے اپنے زمانوں میں اپنے اپنے علاقوں میں ضرورتوں کے اعتبار سے رکھے ان ناموں پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ نام تمام نام اسلام پر درخت کرتے ہیں ان میں سے بعض کا تو شریح اور واضح نص آیت یا قرآن آیت، آیت، آیت قرآن یا حدیث سے ہے اور بعض نام اس لیے وجوہ میں آئے تاکہ معلوم ہو کہ اہل سنت اسلام کی درست اور واقعی فکری و عملی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ نام اہل بدت کے ناموں اور ان کے القاب سے مختلف اور برعکس ہیں جبکہ اہل بدت کے ناموں کی وجوہات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اہل بدت کے نام اور القاب کا تعلق یا تو اشخاص کی طرف نسبت ہے جیسے فرقۂ جہمیہ کا تعلق جہم بن صفان کی طرف ہے زیدیہ کا تعلق زید بن علی بن حسین جن کو کہا جاتا ہے جو زین العابدین کے بیٹے ہیں زید زید بن علی ان کی طرف ہے کلابیہ کی نسبت عبداللہ بن کلاب کی طرف ہے کرامیہ کی نسبت محمد بن کررام سجستانی کی طرف ہے اور اشعریہ کی نسبت ابو الحسن اشعری کی طرف ہے اسی طرح ملت دے جائیے ماد ابو المادری کی طرف ہے اس طرح سے جو ہے ہو جاتی ہے تو یا تو ان کے بڑے بڑے ائمہ یا جو اشخاص جنہوں نے مؤسسین تھے جنہوں نے مذہب کی تاثیر کی ان کی طرف نسبت ہے یا پھر ان کے القاف ان کی اصل بدعت سے نکلے اور مشتق ہوئے ہیں جیسے رافضہ کا لطب رافضہ اس لیے پڑا کہ انہوں نے زید بن علی کی امامت کا انکار کر کے الگ ہو گئے یا شہسین ابو بکر عمر کی امامت اور ان کا انکار کر دیا کیونکہ زید بن علی سے جب پوچھا گیا کہ مانا فی علی بکر عمر زید بن علی بن حسین سے پوچھا کہ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا خیال بھی ہو گئی شیعہ کا جو گلو پسند جو لوگ تھے وہ ہے ابو بکر عمر کی نفیل کرتے تھے تو جب پوچھا تھے زید بن علی سے وہ اس وقت شیعہ کے امام تھے تمام شیاؤں کے امام تھے اپنے زمانے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کہتے ہیں آپ او بکبر تو وہ جو ہیں اچھے لوگ ہیں میرے دادا کے ساتھی تھے اور میرے اشتہار تعریف کی ابو بکر ابر کی تو انہوں نے جو ہے جو غلو پسند اور سخت گیر بدت بدتی تھے ان شیوں میں ان میں سے وہ سخت گیر لوگ انہوں نے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے زید بن علی کو بھی چھوڑ دیا کہ تم اگر ابو اکر عمر سے محبت محمد رسو ہم ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں تو ان لوگوں نے اب دیکھیں دونوں کو رقص کیا رقص بنا تھا عربی میں چھوڑ دینا رد کر دینا علیحدہ پھینک دینا کسی چیز کو محفوظ کر دینا تو رقص کر دیا چھوڑ دیا رد کر دیا انہوں نے زید بن علی کو بھی رد کر دیا ان کے مذہب کو بھی رد کر دیا اور ابو قبر عمر کی امامت کو بھی رد کر دیا اس وجہ سے تبھی سے اسی وقت سے ان شیع، غلو پسند بیدتی، بیدتی شیعوں کو اسی وقت سے رافیزا کہا جانا لگا اور ان میں جو لوگ اچھے تھے سمجھدار تھے جو زید بن علی کے ساتھ تھے انہوں نے ان کے ساتھ رہے اور انہوں نے ہمیشہ سے صحابہ گرام کی عزت اور احترام کی. اسی لیے آپ جانتے ہیں گے کہ رافزا میں اور شیاں زیدیا میں زیدیا آم طور پہ یمن میں پائے گئے ہیں تو عمومی طور پر ورنہ تو اور بھی جگہوں پہ ہیں تو زیدیہ نے ہمیشہ سے صحابہ کا احترام کیا ہے ان کے یہاں بہت زیادہ سختی نہیں ہے صحابہ کے ملسلے میں ان کے یہاں صرف علی اور عثمان رضی اللہ عما کے سلسلے میں مسئلہ ہے اور وہ بھی خلافت کا اور فضیلت کا ورنہ ابتدائی تو ورنہ بعد میں تو ابھی بھی ہے. اب اب کے زمانوں میں تو وہ بھی وہی ہو گئے اس وقت جو خوشی لوگ نکلے ہوئے ہیں تو وہ انہی میں سے نکلے ہیں خوشی اور سارے زیدیہ یمن کے زیدیہ کو امامیہ ایرانی امامیہ نے برباد کر دیا ہے ان کے درمیان وہ ساری خرافات بھر دی اور وہی سخت گیر نفرت پیدا کر دی جو رافظہ کے اندر ہوتی ہے تو وہ اب تو اب کا اعتبار نہیں ہوگا ورنہ اصل کا اعتبار ہے اصل کے اعتبار سے زیدیہ میں صحابہ اکرام کی عزت ہے اور شیخین کی عزت ہے اسی طریقے سے ناسبیہ ایک طرقے کا نام تھا ان کو ناسبیا کہا جاتا تھا ناصبی کا مطلب تھا وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کے خلاف نفرت کو قائم کیا یعنی کچھ لوگ ایسے تھے شام میں ملک شام میں تھے یہ لوگ خلافتی بنی امیہ کے زمانے میں خاص تھا. کیونکہ امیر معاویہ کا مسئلہ حضرت علی کے ساتھ تھا. تو حضرت علی کے ساتھ جب مسئلہ کھڑا ہوا تو امیر معاویہ کی طرف سے جو ان کے معیان اور سپورٹر تھے ان کے عوام الناس میں سے ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ابھی ہو گئے غلو پسند لوگ جنہوں نے حضرت علی کے خلاف نفرت کر اگلنا حیرت علی کے خلاف نفرت اگلنا دشمنی میں ان کے خلاف گستاخیاں کرنا اپنا شیروا اور مذہب بنا لیا اور نہ صرف حیرت علی کے خلاف بلکہ پورے سارے اہل بیت کے خلاف کیونکہ حیر علی کے ساتھ سارے اہل بیت انہیں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو اس لیے علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت دشمنی قائم کرنا کچھ لوگوں نے اپنا رویہ بنا دیا اب یہ لوگ شام میں ہوا کرتے تھے اور شام کے اندر سارے مسلمان عام طور پہ اہل سنت ہی تھے اب رافزا نے کیا کیا آگے آئے گا کہ کتاب کے اندر کہ رافظہ شیعہ نے ان لوگوں کے اس رویے کو دیکھ کر کے ان پر سارے اہل سنت کو ناصبہ کہنے لگ گئے آج بھی آپ دیکھیں گے کئی کتابوں میں پڑھیے انٹرنیٹ پہ پڑھیے ایرانی شیعوں اور راسزوں کا کے اقوال اور ان کے مقالوں کو پڑھیے تو کہتے ہیں کہ نواسب الطقول نواسب یادا نواسب ناصبی کی جمع ہے کہ نواصب یعنی اس سے کون ہیں ان کے اعتبار سے سارے اہل سنت و جماعت نواسب ہیں جبکہ نواسب جو فرقہ تھا ناسبی فرقہ یہ فرقہ اس کو اہل سنت والجماعت نے بھی اس کی تردید کی ہے اور مذمت کی ہے کسی نے بھی ان کو ان کی تشریح نہیں کی. کیونکہ اگر مان لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ کا آئے علی کے ساتھ اختلاف تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے ہم ان کے خلاف عداوت کھڑی کر لیں اس لیے جو ہے صاحب اکرام نے ان کے بعد یہ کھڑا ہوا فرقہ تو ان کے خلاف علماء نے سخت گیر ان کی مذمت کی تو اسلام اہل سنت ناصبی نہیں ہے تو ان کو اس لیے کہا گیا کہ ناسبا یانسیبوں کے ہے کھڑا کرنا ٹھیک ہے منسوب کہتے ہیں آپ جانتے مفعول جو ہے منسوب ہوتا ہے تو مفرول منسوب کھڑا ہوتا ہے زراب علی بالحد الکرن تو بکر تھا تو بکرن آ کھڑا علی اس کو جو ہے منسوخ کر دیا تو منسوب کھڑا کر لیا منسوب ہوتا ہے تو نسبا کے معنی کھڑا کرنا تو ناصب کے معنی وہ بندہ جو اب یہاں مراد تھا کہ عداوت کھڑی کرنا یہاں مراد تھا عداوت اور دشمنی اور نفرت کھڑی کرنا تو جن لوگوں نے حضرت علی اور اہل بیت رسول کے خلاف نفرت کھڑی کی تھی اور دشمنی کھڑی کی تھی ان لوگوں کو ناصبی کہا گیا گویا ان کی بداعت کی وجہ سے ان کا نام ناصبی بھی پڑا اسی طریقے سے سرمایہ سوفیا کو سوفی کہا کہ اس نے کہ وہ سوکھ پہنتے تھے اگر جسمان صوف کہتے ہیں اون کو تو سوف کے کپڑے پہنا کرتے تھے اون کے کپڑے کیونکہ وہ ایک تو یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جس طرح سوکھ کے کپڑے بنتے تھے تو وہ ایک تو مدنما بھی ہوتے تھے اور بہت زیادہ ویسے بھی ہوتے تھے اون جو ہے گرمی دیتی ہے تو ایسے لوگوں کو ٹھنڈی میں اور گرمی کے زمانے میں اور گرمی گرم کو میں تو کیا حال ہوگا تو یہ لوگ جو کہ اپنے نفس کو مارنے والے نس کشا نفس کو تہذیب اور تکلیف دے کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے تو ایسے ہی کپڑے پہنتے تھے تو ان کو سوف ایک پول ہے اس سوف کی وجہ سے ورنہ اور بھی اس میں اخواج ہے تو سوف کی وجہ سے ان کو صوفیہ کہا گیا بادلیہ ایک پھرتا ہے شیوں کا سب سے زیادہ غلو پسند اور اسلام میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ باتنیا کا ہے اور باتریا کہتے ہیں باطن سے بنا ہے ظاہر اور باطن یعنی یہ جو ہاتھ ہے نا اوپر والے حصے کو کہتے ہیں ظاہر القصا یعنی اس ہتھیلی کا ظاہر اور پیچھے والے نیچے والے کہتے ہیں باطن القسا عربی زبان بتن کہتے ہیں پیٹ کو اور زہر کہتے ہیں پیٹھ کو تو عام طور پہ پیٹھ اوپر ہوتی ہے اور پیٹ نیچے ہوتا ہے جانور کو دیکھتے اس کی پیٹ اوپر ہوتی ہے اس کا پیٹ نیچے ہوتا ہے تو جو چیز ظاہر ہوتی ہے جو دکھ رہی ہوتی ہے عام طور پہ اس کو زہر کہتے ہیں زہر زہر مانا پیٹ اسی طرح ظاہر کہتے ہیں ظاہر ہوتی ہے اور باطن وقت اس لیے کہا جاتا ہے باطن کو تو اس چھپی ہوتی ہے تو ان لوگوں نے جن کو باطنیاں کہا گیا انہوں نے یہ بدت ایجاد کی جو کہ اسلام کو بالکل اینٹی اسلام سے مکمل طور پہ انہوں نے کہا کہ شریعت کے جتنے بھی نصوص ہیں قرآن کی جتنی بھی آیات اور معانی ہیں ہر لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے ایک اندرونی چھپا ہوا معنی ہے تو اب اس طرح سے انہوں نے شریعت کا ظاہر اور شریعت کا بات یہ جب قرار دیا تو انہوں نے شریعت کے خلاف اپنا ندیم بنا لیا نماز روزے اور حج زکات ساری چیزوں کی طبیل ورزی کے اس یہ نہیں جو تم لوگ کرتے ہو اس کے مراد کچھ اور ہے الگ الگ انداز میں لوگوں نے اپنے اپنے مفاہیم بنا لیے اسی لیے ان کو باطنیہ کہا گیا اور آپ کے علم کے لیے بتا دوں کہ باطنیہ کی جو مشہور فرقے ہیں کون کون سے ہیں بتائیے ہی فاطمیہ بشار الاصح جو جزار الاصد جو جس سرکل کا ماننے والا ہے وہ نسیریا ہے تو نصری فرقہ بات نہیں ہے پچھلی جی درجے ایک فرقہ اور پایا جاتا ہے دروس شام کے اندر اور مصر وغیرہ میں فاطمی لوگ اسماعیلی جو فرقہ ہے بہرا جو لوگ ہیں وہ سب یہ باطنی ہیں یہ سمجھ لیجیے کہ باطنی فرقہ بلا شبہ اسلام سے خارج ہے خارج کا مطلب یہ کہ وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ہے اسلام. خارج کیا ہوگا وہ داخل ہی نہیں ہوا اسلام میں ٹھیک ہے کیونکہ ان کا مذہب مکمل طور پہ اسلام کے خلاف کڑا ہے کسی بھی چیز موافقت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو جتنے باطنی فرقے ہیں یہ سب جو ہیں اسلام کے خلاف قائم ہیں پھر بھی جو شیعہ کا جو فرقہ تھا یہ تو ابتدائی طور روپے اسلام کے خلاف نہیں تھا دھیرے دھیرے دھیرے ان کے اندر تدرجن ان کے اندر بگڑتے آتی چلی گئی اور بڑھتی چلی گئی اور غلو آتا چلا گیا ورنہ ابتدا یہ تو اسلام ہی والے لوگ تھے مسلمان ہی تھے جو دھیرے دھیرے بگڑے ہیں ورنہ بادنیا تو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ قائم ہوئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اس پڑھی اس کو امام غزالی کی کتاب فضا اق الباطنیہ تو باطنیا کی حقیقت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فضیحت ہوتی ہے ان کی حقیقت بیانی جو جس پر وہ قائم ہیں تو فضا اح پڑھ لی جس میں شیخ علامہ غزالی نے بیان کیا ہے کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو قائم کیا دین کے خلاف کھڑے ہوئے ہر چیز کو مباح کر لیا حتٰ کہ ان لوگوں نے محرمات کو مباح کیا یعنی وہ محرمات فطرتم انسان جن سے دور بھاگتا ہے مثلا محارم جی ہیں اور جو ہیں عورتوں میں جو ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں خالائیں پھوپیاں اور بھتیجیاں بھانجیاں جو بالکل خونی رشتے کی عورتیں ہوتی ہیں سگی ایسی عورتیں جو اسلام نے جن سے نکاح حرام قرار دیا ہے اور جن سے فطرتم بھی نکاح کرنا کفار و شکی بھی جس کو مغرور اور غلط سمجھتے ہیں ان کو تک ان لوگوں نے حلال کر لیا کرامتا ایک طرف کرامتا تو یہ کرامتا بھی یہی سے بات نہیں تھے اور کرامتا کی تاریخ،, تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو الغرض ان تمام چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا اور باقاعدہ اس کے جشن منائے اس طرح سے اسلام کے خلاف کھڑے ہونے کے تو یہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے اسے فرمایا گیا گی؟ تو یا تو اہل بدت کے نام ان کی شخص ان کے ائمہ اور اماموں اور مؤسسین کے نام سے ہوتے ہیں یا پھر ان کے نام ان کی بدعتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اب بادنیاں باسم والی بدعت تھی تو بادنیاں کہہ دیا گیا اچھا یا پھر ان کے القاب کی بنیاد مسلمانوں کے عقیدے اور جماعت سے نکل جانے کی بنیاد کیوں ہوتی ہے جیسے خوارج کا نام خوارج کیوں رکھا گیا کیونکہ وہ خراجہ یا خوج میں نکلنا مخرج نکلنے کی جگہ راستہ تو خروج کہتے ہیں نکلنے کو خروج اور عودہ ہوتا بملگے سے نکل کے جاتے ہیں خروج میں اور عہدہ ہو جاپسی تو خروج اور عودہ اسی خروج سے خوارج خارج ہی بنا ہے تو خوارج کا مطلب جو حضرت علی کے اثر اور آپ کے جیش اور آپ کی جماعت سے نکل کر کے جو لوگ علیحدہ ہو گئے تھے اتنا میں ان لوگوں کو خوارج کہا گیا اچھا اسی طریقے سے معتزلہ کا نام معتزلہ کیوں رکھا گیا <سؤال> کے معنی ہے اس کا معنی بھی جی کا ہے،, ہے لیکن اس کے لیے لفظ اعتزال اختیار کیا گیا حضرت حسن بصری کی مجلس میں کسی بندے نے سوال کیا کسی صاحب کبیرہ کا وہ بندہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہو اس کا کیا حکم ہے تو اس سے قبل کہ حضرت حسن بصری جواب دیتے ایک صاحب واسل بناتا کھڑے ہوئے بول پڑے بیچ میں کہ جو ہے لا لا ہوا مسلم ان مومن ان لا ہوا کافر بل ہوا بھی منزل پہنا منزل تھا کہ نہ تو وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے بلکہ ایک منزل درمیان کے درجن منزلے میں ہے جب اس نے یہ بات کہی تو اس پر سخت نقید دی گئی جب سخت نکیدی گئی تو اس نے حضرت حسن بستی کے حلقے درس میں بیٹھتا تھا وہ چھوڑ کر کے الگ بیٹھنے لگ گیا پھر وہ غصہ ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا تو حساب سے حسن نے کر کے اعتجا واصل کہ واصل تو الگ ہو گئے تو اب اتزار سے ان کو کہا جانے لگ گیا تو اس طرح سے گویا ان کی عملی حرکت کے بنا پر ان کی جو ایکٹیویٹی تھی جو کام سے انہوں نے کیا تھا اس کام کی بنا حالت کل احتجاج بگت نہیں ہے کہیں بھی کسی حلقے سے الگ ہونا یہ بگت نہیں ہے لیکن یہ خروج کرنا ابتدان حرت علی کی موثر سے نکل کے کھڑا ہونا عروج کرنا جماعت سے نکلنا بدر نہیں تھا بلکہ ان کی بدر حصل میں جو ان کے ذہنوں میں کائن تھی اس بدر کی وجہ سے وہ نکلے تو ان کا نام इस گیا وہ نکلنے کی حالت پر خوارے جب نکلے اس بنیاد پر انہوں نے کہا گہرا سے لین نے کہا کم تب جا سکتی کتاب اللہ کہ تم کافر ہو گئے تمہارے سارے ساتھی کافر معاویہ کافر ان کے سارے لوگ کافر ہو گئے کیوں اس لیے کہ تم لوگوں نے غیر اللہ کو حکم بنا دیا اور اللہ کو کہنا کہ ان لفق موللہ حکم تو اللہ کا نہ ہے فیصلہ تو اللہ کرنے والا ہے تم نے بندوں کو فیصلہ کرنے والا بنا دیا تم نے کفر کیا اللہ کے ساتھ شریک کر دیا غیروں کو یہ, یہ بدعت تھی ان کی تو انہوں نے اس بدعت کی بنا پر جو ان کے ذہنوں میں قائم تھی کہ انہوں نے جو بھی گنا پھر جس کو بھی انہوں نے دیکھا جو گناہ کرتا فوراً اس کی تکلیف کر دیتے حید عثمان کی تقسیم کر دی اس وجہ سے کہ ان, سے جو ان, کے ان پر جو اطلاعات کیے گئے تھے ان کو بغاہی گناہ سمجھا گیا کہ یہ انہوں نے گناہ کے کام کیے ہیں تو یہ بھی کفر ہے یاد ہے کہ عثمان اس حضر عثمان بہت ہی تھے پا چکے تھے قتل شہید رہ چکے تھے لیکن حیدر عثمان کو بھی انہوں نے کافر قرار دے دیا کہ عثمان نے ایسا کیا ویسا کیا ویسا کیا, بیشا کیا, بیشا کیا کافر اب یہاں ان کا مذہب کیا بن گیا ان کے ذہنوں میں جو پہلے سے پنپ رہی تھی جو افکار سڑپ رہی تھی کہ جو بندہ بھی اسلام کے خلاف شدید کے خلاف عمل کرے گا وہ خاطر ہے کیونکہ اس نے مخالفت کی ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے سمجھ سمجھنے کے نہیں جیسے آج کے زمانے میں کچھ لوگ تکفیر کرتے ہیں مسعودی فرقے کے لوگ کہ اچھا اتنا کام آپ نے کیا تو آپ نے حدیث کی مخالفت کی جس نے حدیث کی مخالفت کی تو وہ حدیث کا ممکن ہوا لہذا وہ جو ہے تو کافر ہو گیا جس نے قرآن کی مخالفت کر ڈالی اپنے عمل سے تو گویا وہ قرآن کو مانتا نہیں ہے تو وہ کافر ہے تو اس طرح سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں کسی ایک بندے نے اگر بھول جل بھی غلطی کر دی ہو تو اس غلطی پہ نتیجہ نکال دیا تھا کہ وہ جو ہے وہ کافر ہو گیا وہ قرآن کا منکر ہے وہ اللہ کا منکر ہے تو اس طرح سے ان کا ذہن تھا انہوں نے جو شب کی تقسیم کر ڈالی تو اصلن تو بتا ان کی وہ تھی جو ان کے ذہنوں میں تھی جو بعد میں ظاہر ہوئی لیکن ان کا نام جو رکھا گیا وہ اس کام کی وجہ سے رکھا گیا جو کام انہوں نے کیا کہ علیحدہ ہو گئے خروج کیا اور علیحدہ ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ بتا رہے کہ بگتی فرقوں کے نام ان وجوہات سے پڑھتے ہیں جبکہ اہل سنت الجماعت کے جو نام ہیں چاہے وہ رسم الجماعت ہو چاہے وہ اہل السر والحدیث ہو چاہے وہ طائفہ منصورہ ہو طائفہ یا صرف نازیا ہو یا جو بھی نام مختلف زمانوں میں پڑھتے رہے سلفیہ ہو یہ نام نہ تو کسی شخص کی وجہ سے ہیں نہ ہی کسی بدعت کی وجہ سے ہیں اور نہ ہی کسی ایسے عمل کی بنا پر ہیں جو انہوں نے کسی مسلمانوں کی جماعت کے خلاف کیا سمجھ رہے کہ نہیں لہذا شیخ بکر ابو زید رسم اللہ اپنی کتاب حکم المطمہ الفرق اور والجماعات الجماج میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب وہ فرقے وجود میں آئے جن کی نسر اسلام کی طرف تھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن وہ مسلمانوں کو جوڑنے والے اصل نقطے سے ہٹ گئے تھے اس لیے اس نقطے پر قائم رہنے والوں کے لیے وہ شرعی القاب ظاہر ہوئے جن سے ان فرقوں سے ان کا امتیاز ہو سکے ان القاب میں بعض تو وہ تھے جو واضح طور پر شرعی نصوص اور اصل سے ثابت شدہ تھے جیسے الجماع الفرقہ ارناجیہ الطائفہ، فارم یہ وہ نام ہیں جن کی دلیلیں موجود ہیں حدیث, حدیث میں الفاظ اللہ علیکم حدیث میں آتا نا مسلم الحبر جمع تو جماعت کا نام اس لیے الجماح بھی گیا, یہ نصر ہے اس کی ابھی دریا گئی اس کی شرح آئے گی ان شاء اللہ جبکہ بعض القاب جن کی, کی بنیاد ان کا سنت کی پیروی پر قائم رہنے کا عمل تھا چونکہ وہ سنت کی پیروی پہ قائم رہے اس بنیاد پر ان کے نام پڑ گئے جیسے جسے انہوں نے اہل کے مقابلے میں اختیار کیا تھا اسی بنیاد پر صدر اپل میں صحابہ اکرام سے ان کا رب تو تعلق ظاہر ہوتا ہے جیسے اہل اہل احملث اور اہل الجماع کا اچھا اب یہ جو القاب ہیں اہل سلجماعت اور اہل حق کے جو نام ہیں جو القاب ہیں ان کی کچھ ان میں اور اہل پتا کے جو القاب ہیں ان میں وجہ امتیاز کیا ہے ابھی تو پیچھے گزر گیا کہ جو ہے ان کے نام جن وجوہات کی بنا پر رکھے جاتے ہیں ان وجوہات کی بنا پر اہل سنت کے نام نہیں رکھے گئے اور کیا کیا ہیں کن گنا پر مختلف ہیں یہ القاب کئی وجوہات کی بنا پر کسی بھی فرقے کے کسی بھی لقب سے بالکل مختلف ہیں نمبر ایک یہ وہ نسبتیں ہیں اہل سنت کے جو نام ہیں ان کی بات چل رہی ہے اہل الحدیث سلفیہ الحلس جماعت اور حریف احل الاسر اور قائفہ منصور نام ہے یہ وہ نسبتیں ہیں جو امت اسلامیہ کے منہاجر موت پر وجود میں آنے کے بعد اس سے ایک لمحہ اور لہجہ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے یعنی جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تربیت دی تو جو حقیقت اس وقت تھی صحابہ کی اور اسلام کی وہ حقیقت ان ناموں کی موجود ہے اور یہ نام اس حقیقت سے کبھی جدا نہیں ہوئے جبکہ اہل بجا مختلف زمانوں میں مختلف حالات میں مختلف وجوہات کی بنا پر وجود میں آئے اور یہ نام اسی حقیقت کے ترجمان ہیں جو حقیقت اللہ کے نبی نے اسلام کو لانے کے بعد جو وجود میں آئی تھی یہ نسبتیں تمام مسلمانوں کو امت کے پہلے گروہ اور ان لوگوں کے طریقے پر جمع کرتی ہیں جو علم کے حصول اور طریقے فہم کے سلسلے میں اس و تھے یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اہل, اہل الحدیث ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے خود ساختہ مذہب کی طرف بلا رہا ہے بلکہ وہ لوگوں کو بلا رہا ہے امت کے پہلے گروہ کی طرف اور امت کے اس سر چشمے کی طرف جو اسلام کا سر چشمہ ہے قرآن اور حدیث آپ جانتے ہیں کہ حدیث بھی قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے سبھی حدیث یوں مینو. تو حدیث بھی قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو قرآن بھی حدیث ہے اور حدیث تو حدیث ہے ہی لہذا اگر اہل حدیث کہا گیا تو قرآن و سنت دونوں کی طرف بلایا گیا تو جو بندہ یہ نسبتیں استعمال کرتا ہے تو وہ حقیقت میں امت کو صدر اول کی طرف یعنی پہلی جماعت کی طرف اور سر اسلام کی طرف بلاتا ہے یہ بات نہیں جا رہی ہے یہاں تک اچھا نمبر دو یہ القاف پورے اسلام یعنی کتاب و سنت پر ان کا اطلاق ہوتا ہے ان کو کسی ایسی علامت سے کوئی تعلق نہیں جو کتاب و سنت کی مخالف ہو خواہ و زیادتی کی شکل میں ہو یا کل یعنی اگر دین اسلام میں کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ زیادتی آہر حدیث کے یہاں کوئی کوئی اثر نہیں رکھتی اس کا کوئی کوئی مقام نہیں ہے اگر اسلام میں کہیں کمی کی جاتی ہے تو اہل حدیث فوراً اس کا انکار کر دیتے ہیں فوراً سورت کر دیتے ہیں یہی کام سلف اور سلفیم کا ہے سلفیوں کا ہے کہ وہ لوگ اسلام میں نہ کوئی کمی برداشت کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی زیادتی برداشت کر سکتے ہیں بلکہ اسلام جیسا کہ جیسا تر تازہ اللہ کے نبی پہ نازل ہوا تھا اسی شکل میں برقرار رکھنا یہ سلفیوں اہل سنر والی اور اہل الحدیث کا مشن ہے کہ اسلام میں کسی بھی طرح کی زیادتی اور کمی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا نمبر تین ان القاب میں سے کچھ تو لوگوں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اہل احوا اور گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ان کی بدت کی تردید کی وجہ سے آئے اور ان سے امتیاز قائم کرنے کی بنا پر آئے تاکہ ان کے ساتھ خلط ملت نہ ہو اور حق اور بات گٹمنٹ نہ ہو جائے ان کے مقابلہ کرنے کے لیے وجود میں آئے چنانچہ جب بدعت کا ضور ہوا تو سنت کا لگ استعمال کر دیا گیا اور سنت کے نام سے ڈھیر ساری کتابیں وجود میں آئی امام احمد نے کتاب نے سننا رکھا امام ابن ابل نے اپنی کتاب نام سننا رکھا ابو بکر خللا ابو امام اب داود سبستانی صاحب کی کتاب کا ایک اور کتاب اس کا سننا ہے تو اس طرح سے بہت سارے علما نے کتابیں لکھی اس کا نام سننا رکھا اور یہ بدت کے خلاف جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی اور اس میں مسائل بیان کیے گئے جب رائے کو اہمیت دی گئی یہاں دے اس جملے پر کتابوں کو دیکھیے آپ کو جب رائے اور عقل اور رائے زنی دماغ چلانا عقل کے گھوڑے چلائے گئے اور رائے کو اہمیت دی گئی اور فوقیت دی گئی اور اسے بطور حکم اور فیصل اختیار کیا گیا تو ان کے مقابلے میں اہل الحدیث اثر کا لفظ استعمال کے ذریعے تمیز کی گئی ٹھیک ہے یہ بات پیچھے گزر چکی ہے اور جب بعد کے لوگوں میں بدعات اور خواہشات عام ہو گئی تو طریقے سلف کو اختیار کیا گیا یعنی مثلاً سلف کا لفظ کیوں ہے <سلام> اس کی ایک وجہ ایک تو یہ ہے کہ بدعات اور سہن سات بہت آ گئی دوسری وجہ یہ ہے کہ بھائی ہر بندہ جانتا ہے کہ اسلام کا سکسمہ کیا ہے قرآن اور سنت یا قرآن حدیث اب ایک صاحب آتے ہیں وہ قرآن کی تفسیر اپنے حساب سے پیش کرتے ہیں حدیث کا معنیٰ اپنے اعتبار سے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہاں مراد یہ ہے اور وہ اپنی ایک نئی بدر ایجاد کر دیتے اس کے لیے حدیث کو اور قرآن کو پیش کرتے یہ والی بات ابھی ان کہیں نہ کہیں آئے گی تو اب بتائیے مجھے کہ ایک زید المناس کوئی بھی بندہ جس کا نام زید ہے وہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قرآن میں یہ والی بات ہے اور قرآن کی ایسے مراد یہ ہے اور حدیث سے مراد یہ ہے اور وہ اپنی ایک نئی بدر ایجاد کر دیتا ہے اس کے لیے دلیل پیش کرتا ہے سے اب زید کے مقابلے میں آ جائے یا عمر آ جائے اور وہ کہیں نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے تو پھر زید کو اور بکر کو یا عمر کو ایک دوسرے سے کون سی فوقیت حاصل ہے جس کی بنا پہ ہم زید کی بات مانیں اور عمر کی نہ مانیں کون سی ایسی بات ہوگی جو بکر کے قول کو اور اس کی سمجھ کو جو وہ قرآن سے سمجھ رہا ہے صحیح یا غلط قرار دے گی ورنہ بظاہر دونوں برابر ہیں علم کے اعتبار سے بھی کوئی اس علم تو اندر ہوتا ہے نا ردانی میں ہے باہر تو علم کے تو تفریق نہیں کی جا سکتی اور آپ اور ہم برابر علم والے ہیں اور معاصر ہیں کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے لہذا اس کا فیصلہ کون کرے گا سلف کریں گے یہاں پر آ کر کے سلق کا مسئلہ لایا گیا کہ اگر فلاں صاحب عبداللہ اور ابو بکر صاحب اور خالد اور زید اور عمر جو آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں قرآن کی آیت کا یہ مفہوم ہے اور حدیث کا یہ مفہوم ہے اور آپ اپنی اس مسئلے پر دلیل لے رہے ہیں جبکہ وہ خلاف جا رہا ہے تو پھر اس میں فیصلہ کروا لو کس سے کراؤ گے سلف سے کرا لو فیصلہ لہذا اس وجہ سے سلف کا لفظ استعمال ہوا تاکہ لوگوں کی منمانی کا راستہ بند کر دیا جائے منمانی تفسیر نہ ہو قرآن کی اور حدیث کی اسلام میں منمانی بجات کا دیکھیں ایک بات اور بتا دوں جتنے بھی اہل ملک ہیں آپ سب کے یہاں قرآن کی تفسیر پائیں گے موجودہ زمانے میں بھی اور پرانے زمانوں میں موتضلا کی تفصیلیں ملتی ہیں ہے زمکشری کتنے بڑے کتنی بھی تفصیل ہے زمک شریف کی موتزلی تھے وہ ان کو جار اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا پڑوسی مکہ میں ایک لمبا زمانہ انہوں نے گزارا زمکشری نے اور مکے میں رہ کر کے اس تفصیر کو لکھا لیکن وہ سارا کا سارا معتضلا کا مذہب اس میں ڈال دیا انہوں نے اور اسی طریقے سے آپ نئے زمانے میں دیکھ سر سید احمد خان نے بھی لکھی نوڈا مدود نے تفسیر لکھی اور اعلیٰ حضرت نے بھی تفسیر لکھی مراد یہ کہ جس کو بھی دیکھ لیجیے آپ سب تفسیر لکھتے ہیں قرآن کی اعلی حضرت تو مراد یہ ہے کہ اب اپنے اپنے حساب سے آ کے آپ قرآن کی تفسیر کرو گے تو بھائی فیصلہ کون کرے گا کہ کس کی تفسیر صحیح ہے کس کا مفہوم صحیح ہے اس کا فیصلہ سلف کریں گے وہ لوگ کریں گے جنہوں نے سب سے پہلی بار قرآن کو سمجھا تھا جن پر قرآن نازل ہوا تھا ورنہ تاہیر و خانتی تو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی رد کرنے کے لیے کون ڈاکٹر کھڑا ہوگا جب ایک بات کی جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان بولڈیوں سے بات نہیں کروں گا میرے سامنے ڈاکٹر لے کے آؤ جو پی ایچ ڈی ہو اب ہمارے یہاں تو ڈاکٹر زیادہ پائے نہیں جاتے ہیں لہذا ان کی بات اپنی جگہ برقرار رہے گی چینل پہ ان سے مقابلہ کرنے کوئی نہیں آئے گا کیونکہ ڈاکٹر کی جو ٹائپ لگا دی ہے لہذا ان کی جو تفسیر آ رہی ہے قرآن کی سمجھ اور فکر جو آ رہی ہے وہ ویسی چلتی رہے گی ان کا مقابلہ کہیں سے نہیں ہوگا تو مقابلہ ڈاکٹر جاوید کا یا ڈاکٹر طاہر کا ڈاکٹر فلا نہیں کریں گے بلکہ مقابلہ صحابہ اور طابرین اور ائما ان کی متبرین کریں گے صرف صالحین کریں گے یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ سلسیت کے نام کی اسی کا اقتصاد کرتے ہیں وہ آخر و زبان ہے ان شاء اللہ میں اس کو متصلے گا haram khalil